السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج ہم شروع کریں گے طب نبی کی فصل نمبر ایک سے نحمد و صلی اللہ رسول الکریم بعد آباد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری من لسانی یفق قولی آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصنون غذائیں اور دوائیں کہہ لیں آپ ان کو ان کی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ بتاؤں گی کیونکہ یہ چیزیں آپ کو کسی بک سے ملیں گی نہیں تو اس کے لیے آپ اپنے پاس پیپر پین تیار رکھیں ہو سکتا ہے آپ کو کبھی انٹرنیٹ پہ یا یوٹیوب پہ مل جائے میں چاہتی ہوں نماز کے وضو کے روزے کے قیام اللیل افطاری سحری ان سب کے جو میڈیکل بینیفٹس ہیں لیٹیسٹ ریسرچ کے حوالے سے وہ سب تک یہ میسیج پہنچے تاکہ اسلام کے جو ارکان ہیں یا اسلام کے جو قوانین ہیں جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کا ایک عام انسان کی زندگی پر کتنا فائدہ ہے جب یہ فائدے عوام الناس تک پہنچیں گے تو وہ یقیناً اسلام کی طرف راغب ہوں گے اور شوق سے ان ارکان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے جب نماز کے طبی فوائد یا میڈیکل بینیفٹس لوگوں کو پتہ چلیں گے تو بہت سے لوگ وقتی طور پر اپنے فائدوں کے لیے آئیں گے نماز کی طرف لیکن ان اللہ پھر نماز اپنا خاص کام کرے گی ان نسلا تنہا نلفا شاہ آئیں گے فائدوں کے لیے لیکن ان شاء اللہ وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بھی بچنا شروع ہو جائیں گے جب نماز کی طرف آ جائیں گے تو میرا ایک ایم ہے اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور اسلام کو بظاہر بہت پھیکا مذہب سمجھا جاتا ہے یا سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ رنگینی نہیں جو دوسرے مذاہب میں پائی جاتی کیونکہ ان کی اصل میں کوئی روح نہیں ہے اسلام کے اندر جو روح پائی جاتی ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں کیونکہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور اسلام کی جو بیس ہے بڑی سالڈ ہے لیکن چونکہ یہ دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں آیا اگرچہ دنیا کے فائدے اس میں بہت ہیں مگر وہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی چیز کا کوئی راز اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے اس طرح ہمیں ایمان لانے کو کہا ہم ایمان لے آئے اور ہم نے تصدیق کر دی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس میں ہمارا دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے اسی بنا پر مومن کو جنت ملے گی اور جو میٹیریلسٹک لوگ ہیں مادی دنیا کے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ان کا ہر چیز میں جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں ہمیں اس سے کیا فائدہ پہنچے گا تو ایسے میٹیریلسٹک لوگوں تک اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں نماز روزہ حکاط ان کے جب دنیاوی فائدے پتہ چلیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے اندر اسلام کے لیے کچھ اٹریکشن پیدا ہو اور آہستہ آہستہ اسلام شروع آہستہ آہستہ ہوگا لیکن پھر تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے کیونکہ اگر ہم کسی سے کہیں کہ آئیے قرآن پڑھتے ہیں تو کہیں گے ہم کیوں پڑھیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہم تو بہت بیزی لوگ ہیں ہمیں پڑھ کے کیا ملے گا کیونکہ ان کا ایمان آخرت پر نہیں ہے نا اس وجہ سے وہ بےچارے کیا کریں یا اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی یہ سنت ہے تو کہیں گے ہوگی ہمیں سے کیا فائدہ ہوگا میرا جو فیلڈ ہے تو میں اپنے فیلڈ کو اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہوں میرے پاس بہت سے کرسچنس بھی آتے ہیں فارنرز بھی آتے ہیں تو میں ان کو مصنون غذائیں بتاتی ہوں پہلے ان سے کہتی ہوں کہ آپ اس بیماری میں یہ غذا استعمال کریں یہ چیز استعمال کریں نیکسٹ ٹائم جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو بڑی تعریفیں کرتے ہوئے آتے ہیں اور بڑا جسے کہتے خوشی سے آتے ہیں کہ آپ نے جو یہ ہمیں بتایا اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوا دوائی سے بھی فائدہ ہوا ہوگا کیونکہ اندازہ نہیں ہوتا نا میٹھی گولیاں ہیں یا پھیکی گولیاں ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے ایمان کے برابری بات ہے وہ بھی کہ بظاہر دیکھنے میں تو ایک جیسی گولیاں ہوتی ہیں اب ان میں ڈراپس سب کے فرق فرق ہوتے ہیں اب سب انسان یہ پریشان ہوتے ہیں کہ سب کو ایک جیسی گولیاں دیے جاتے ہیں ان میں کیا فائدہ ہوگا یہ اتنی ڈیپتھ میں جا کے کیا کام کریں گی میٹھی گولیاں یقین نہیں آتا نا اس لیے کہتے ہیں آپ نے جو غذا بتائی تھی حالانکہ یہ ایٹم بم کی طرح کام کرتی ہیں غذا کے بارے میں جب ان کو بتایا جاتا ہے اور وہ اس کو پابندی سے جب استعمال کرتے ہیں آ کے بہت خوش بھی ہوتے ہیں تعریف بھی کرتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں یہ ہمارے نبی کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں اچھا مطلب ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں پر کریسٹ وہ بھی آتے ہیں میرے پاس تو ان کو میں بتاتی ہوں کہ یہ ہمارے جو انہوں نے خود بھی استعمال کی اور ہمیں بھی استعمال کا مشورہ دیا تو یہ وہ غذائیں ہیں کہتے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا اس سے پہلے ہم نے کبھی ان کو اس طرح استعمال نہیں کیا تھا اور آہستہ آہستہ ہم ان کو اپنے نبی کے قریب لے آتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایمان بھی لے آتے ہیں تو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں ضروری نہیں کہ آپ میں سے سب کے سب جو وہ استاد بند ہیں اور اسی طرح تبلیغ کر سکیں کیونکہ کچھ تو شادی شدہ ہوں گے مگر بہت سے غیر شادی شدہ ہیں سب کا ماحول ضروری نہیں ان کے ہم خیال ہو قسمت کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں وہاں پر اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں اگر آپ کو فن آتا ہو تو اس لیے کسی بھی فیلڈ کو برا نہ سمجھیں بلکہ ہر فیلڈ میں میں یہ سمجھتی میں جانا چاہیے تاکہ ہر فیلڈ سے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے اور اس کے رسول کے قریب اور اسلام کے قریب لانے کا ہمیں موقع ملے تو یہ ایسی رضائیں ہیں جن کے ذریعے آپ کسی کافر کسی ہندو میں بہت سے ہندوؤں کو بھی اسلام کے قریب لے کر آئی انہی چیزوں سے اور کرسچن ہوں جوز ہوں آپ جب ان کو ان کے فائدے بتائیں گے اور ان کی کسی بھی بیماری یہ تکلیف میں یہ چیزیں بتائیں اور پھر جب وہ آپ کو ریسپانس دیں گے کیونکہ ہم مسلمانوں کا عام طور پر پاکستان کے مسلمانوں کا یہ رویہ ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ خیر خائی کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں پہلے تو وہ شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں پھر اگر کچھ لوگ شک نہیں کرتے اس پر اپلائی کر بھی دیتے ہیں اس کو فائدہ اس سے حاصل کر بھی لیتے ہیں تو ہم پلٹ کر کبھی کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتے یا اس کے احسان مند نہیں ہوتے ایسا ہی ہے نا یہ فیڈ بیک نہیں دیتے کہ ہاں ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوا لیکن جو غیر مسلم ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں ریسپانس دیتے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہمیں یہ،, یہ اور یہ ہمارے ساتھ ایون وہ کسی بیماری میں جب ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو تھینک یو ضرور کرتے ہیں کبھی کارڈ پہ لکھ کے کبھی فون کر کے کبھی خود آ کے تو حالانکہ یہ اسلامی شعر ہے کیونکہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے نا سر فیڈ بیک ضرور دینا چاہیے اچھا ہو یا yes. برا اسے ریسرچ میں اور فائدہ ہوتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے شہد کے بارے میں کیونکہ شہد کے بارے میں آپ نے تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے ہنی جس کو بولتے ہیں شہد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ استعمال کیا ہر روز ڈیلی بیس پہ یوز کیا صبح خالی پیٹ نہار منہ آپ نے خود بھی استعمال کیا صاحب اکرام کو اس کا مشورہ دیا اور بہت سے بیماروں کو بہت سی بیماریوں میں اس کے استعمال کا مشورہ دیا اس وقت جو لیٹسٹ ریسرچ سامنے آئی ہے شہد کے بارے میں اس میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گی بہت ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتی وقت کی کمی کے باعث شہد بہت سی بیماریوں میں بلکہ تقریباً تمام بیماریوں میں قابل شفا چیز ہے یہ نیچرل اینٹی بایوٹک یعنی قدرت کی تیار کردہ اینٹی بیوٹک ہے ایسی میڈیسن ہے جو بیکٹیریا کو مار دیتی ہے ہر قسم کے بیکٹیریا وائرس پیراسائٹ جراثیم سب کو بہترین طریقے پر کل کرتی ہے لیکن انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے انسان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر اس کے خلاف جتنے بھی قسم کے جراثیم یا بیکٹیریا وائرس پائے جاتے ہیں ان سب کو ہلاک کرتی ہے اسی لیے اگر سائنس میں اس کو حلق میں لگائیں سائنس آپ سمجھتے ہیں جس میں ناک بند محسوس ہوتا ہے اور سانس بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا بیسیکلی یہ ہمارے جو ناک کے گرد یہ جو جگہ ہیں یہ ایک طرح کی پاکٹس ہوتی ہیں یہ بلاک ہو جاتی ہیں جن کے اندر سے ہوا فلٹر ہو کر ہم انہیل کرتے ہیں سائنس کو کھولتا ہے اگر اس کو حلق میں لگائیں جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ ایک تو آپ کھائیں بھی صحیح ایک ٹیبل اسپون کے قریب اگر آپ کھا لیتے ہیں تو اس کو گلے میں جب وہ اترنے لگے تو تھوڑا سا گلے کو چپکا لیں آپس میں کیسے کریں گے حلق کو جب آپس میں ملا تو کیا ہوگا وہ حلق کے ارد گرد جتنی جگہ ہیں ان سب میں اچھی طرح لگ جائے گا اور گلے کو آپس میں چپکانے کی وجہ سے یہ تھوڑا کانوں کی طرف بھی اور تھوڑا جو ہولز ہیں ناک کی طرف جانے والے کانوں کی طرف جانے والے ان کی طرف بھی تھوڑا تھوڑا پہنچ جائے گا جس سے کانوں کے انفیکشن میں بھی کیونکہ یہ بند جگہوں کو کھولتا ہے سویلنگ کو دور کرتا ہے اور اگر بلغم ہے ریشا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز چپکی ہوئی ہے جیسے بعض اوقات مونگ پھلی آپ کھاتے ہیں یا کوئی ایسا ڈرائی فروٹ لیتے ہیں جس کا چھلکا بادام ہے بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں تالو پہ چپک جاتا ہے اور کسی طور اترتا نہیں بہت اریٹیٹ کرتا ہے آپ اس وقت شہد کھا کے دیکھیں اس کو اتار دے گا لیکن کھاتے وقت آپ گلے کو ضرور آپس میں ملائیں گے ان تمام چیزوں کو یعنی وہاں پر موجود جراثیم اور بیکٹیریا جو بھی چیز ہے ان سب کو صاف بھی کرے گا ہولز کو کھولے گا سویلنگ کو دور کرے گا اور اس سے سائنسز کھل جاتے ہیں شہد کھانے سے پھر سور تھروٹ کو فائدہ دیتا ہے سور تھروٹ آپ سمجھتے ہیں گلے کی خراش جس میں آواز بھی خراب ہوتی ہے خراش آپ سمجھتے ہیں اریٹیشن ہونے لگتی ہے گلے میں کھچ کھچ شروع ہو جاتی ہے تو جیسے ہی زکام کا آغاز ہو تو آپ ہنی کھا کے دیکھیں آپ کو فوری طور پر یہ زکام کے خلاف آپ کے قوت مدافعت کو بڑھائے گا اور ہو سکتا ہے اسی سے نبے فیصد لوگ کور کر جاتے ہیں ان کو شریف زکام نہیں ہو پاتا کیونکہ یہ جسم کو تھوڑا سا گرماتا بھی ہے ٹونک بھی ہے قسم کے اس میں بہت سے وٹامن ہیں اسی طرح ٹروٹ انفیکشن جو ہوتے ہیں جس میں پس پڑ جاتی ہے پس کو نکالنے کے لیے بھی شہد بہت اچھا کام کرتا ہے بقاعدہ آپ کو لگا بھی سکتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ ٹونسلز ہو جاتے تھے یا گلا خراب ہوتا تھا چھوٹے بچوں کا تو نمک یا راکھ یا ایسی کسی چیز سے گلے کو دبا دیا کرتے تھے آپ لوگوں میں سے کوئی جانتے ہیں یہ علاج اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ علاج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بچوں کو خاصی تکلیف پہنچتی ہے اور بعض اوقات بڑا نقصان بھی پہنچتا ہے خون چل پڑتا ہے باز اوقات اسے کہتے ہیں گلے میں چونکے لگانا یعنی کسی بھی راکھ یا گلیسین یا اس سے جو تالو ہے اس کو پش کر دیا جاتا ہے اوپر کی طرف تو اس سے کیا ہوتا ہے وقتی طور پہ گلا تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ اتنا پھس جاتا ہے یعنی اتنا انفیکشن ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے پھر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بلڈ لنگز میں بھی کسی طریقے سے چلا جائے انہیل کرتے وقت جب ہم کچھ نگلتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا گلے کے اندر کوا لٹکا رکھا ہے یہ کیا کام کرتا ہے ہماری ہوا کی نالی کے اوپر آ جاتا ہے اس لیے ہوا کی نالی میں تھوک نہیں جاتا یا کھانا نہیں جاتا اور کھانا ہم ایسوفیگس میں غزہ کے نالی میں پہنچا دیتے اور ہوا کی نالی کے اوپر کوا ڈھکن کا کام کرتا ہے اگر یہ ٹوٹ جائے یا اس میں سے خون بہنے لگے تو یقیناً پھیپڑوں میں خون جائے گا جب یہ ڈھکنا بند کرنے کی کوشش کی جائے گی نکلتے وقت تو خون لنگس میں چلا جائے گا تو ڈیتھ کا خطرہ ہے تو اس لیے آپ صلی گلے میں دبا کر یعنی کوئی بھی چیز کوئی دوائی کے طور پر یعنی کبے کو دبانے کی اجازت نہیں دی اور اس کے لیے بہترین آلٹرنیٹس بتائے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے فی الحال ہم شہد پر بات کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں گلے میں لگانے کے لیے وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے بہرحال یہ ایئر انفیکشن سور تھروٹ نوز اور تھروٹ انفیکشن کے لیے بہترین چیز ہے سائنسس کو کھولتا ہے بیکٹیریا کو بہترین طور پر کل کرتا ہے اور اینٹی بایوٹک سے زیادہ اچھا کل کرتا ہے کیونکہ اینٹی بیوٹک کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں سوائے ان لوگوں کے جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ جن کو میدے کی جلن ہو السر کا پرابلم ہو یا ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہو ان کو وقتی طور پر میدے میں گرمی کا احساس دلاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ سرکے کے ساتھ لینا زیادہ مناسب ہے لیکن سرکہ بھی ایک محتاط کا ہو کیونکہ سرکہ ڈائریکٹ کھانے سے بھی خراش ہوتی ہے اس لیے میرے اندازے کے مطابق شہد اگر دگنا ہے اور آدھا سرکہ ہے اگر لگانے کی بات ہے تو ایون سور تھروٹ میں بھی سرکہ کوئی ایفیکٹ نہیں کرتا اگر ہنی کے ساتھ ملا کر لیا جائے ڈائریکٹ سرکہ ضرور تکلیف دے گا لیکن ڈائریکٹ نہ لیں اس کو شہد یا زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر ہی لگایا جائے اور زیتون کا تیل ایسی چیز ہے جو آپ ڈائریکٹ کھا بھی سکتے ہیں پی سکتے ہیں بغیر کسی چیز کے ساتھ ملائے اور جن لوگوں کو کبس کا پرابلم ہے خاص طور پر آج کل کی کبز جیسے موسم بہت خشک ہے اور بلا وجہ قبض ہو جاتی ہے پانی پینے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے دو چمچ زیتون کے تیل جو ہیں وہ ڈائریکٹ پینے سے اگر رات کو سوتے وقت پی لیا جائے تو صبح میں آرام سے حاجت ہو جاتی ہے یہ ضمن ایک بات آ گئی ٹیبل سپون ٹی اسپون بچوں کے لیے اس کے علاوہ کنجشن جو چھاتی کے اندر بلغم اور ریشہ جمع ہو جاتا ہے بلغمی کھانسی کے لیے شہد ایک بہت بڑی دوائی ہے بہت اچھا سرپ ہے سیرپ کے طور پر بھی ایک گھونٹ ہی پیئیں گے اس سے زیادہ نہیں اور اس کو دو سے تین دفعہ دن میں لیا جا سکتا ہے بغیر پانی بغیر کسی اور چیز کے یعنی اس کو ڈائریکٹ کھایا جائے ریشے کے لیے بلغمی کھانسی کے لیے اور اگر خشک کھانسی ہے تو بھی فائدہ دیتا ہے بلغمی کھانسی تو بھی فائدہ دیتا ہے لیکن ہر قسم کی کھانسی کے لیے چاہے وہ بلڈ پریشر کی دوائیاں کھانے والوں کی کھانسی ہو یا موسمی کھانسی ہو چینج آف ویدر کی وجہ سے کھانسی ہے کھٹی چیز کھانے کی وجہ سے کھانسی کسی بھی وجہ سے اگر کھانسی ہے یا لیٹنے سے کھانسی ہے کبا حلق میں لٹکنے لگتا ہے لیٹنے سے کچھ لوگوں کے تو ان سب کھانسیوں کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز جو ہے وہ ہے شہد کے اندر فلفل فل دراز فلفل فل دراز آپ سمجھتے ہیں؟ فل فل فیلام فیلام آپ نے کئی دفعہ پنسار کی دکان پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا ایک طرح کی کالی مرچ ہوتی ہے یہ پشاور کے لوگ اکثر اس کو گرم مسالے میں بھی پیس لیتے ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے بالکل کالی مرچ کی طرح ہے اور ایسے سمجھے کہ آٹھ سے بارہ کالی مرچ کے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یوں سمجھے اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے شہتوت کی طرح سوکھا شہتوت آپ سمجھ لیں لمبا اور سوکھا شہتوت لیکن کالے رنگ کا اس شکل ایسی ہوگی اس کی لیکن بیسیکلی یہ کالی مرچ کا بھائی ہے یعنی اگر کالی مرچ کو بہن آپ کہہ لیں تو اس کی ہی قسم ہے بالکل ویسی اسمیل آتی ہے جب اس کو گرائنڈ کیا جاتا ہے اور اگر یہ پسی بھی ہو تو کوئی اس کا فرق نہیں محسوس کر سکتا کہ یہ کالی مرچ پیسی ہوئی ہے یہ فلفل دراز ہے میں آپ کو پہچان کرا رہی ہوں آپ پریشان ہوں گے کیونکہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے نیا نام ہو بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے لہٰذا فلفل دراز کو اگر گرائنڈ کر لیا جائے ایک ٹیبل اسپون اگر فلفل دراز کا پاؤڈر ہے تو تین ٹیبل اسپون ہنی لے لیں ان کو آپس میں اگر مکس کریں گے تو ایک ماجون سی بن جائے گی اس ماجون کو آپ بنا کے سردیوں کے لیے بطور توحفہ میری طرف سے رکھ لیں اپنے گھروں میں اور اگر کوئی بھی کھانسی کا مریض ہو چھوٹی سی ڈبی میں اگر اپنے پاس آپ اپنے ہینڈ بیگ میں بھی رکھ لیں تو یہ آپ کے صدقے کا کام کرتی رہے گی کہ جب بھی کسی کو کھانسی ہو آپ اس کو تھوڑا سا چٹا دیں اور اس کی مقدار تقریبا آدھی ٹی اسپون کافی ہوتی ہے ہاف ٹی اسپون آدھا چائے کا چمچ اور اس کے ساتھ پانی چائے کچھ بھی نہیں لینا اس کو بلکہ منہ اور گلے میں لگا چھوڑے یہ اتنا زیادہ کڑوا نہیں لگے گا آپ کو بس صرف ٹیسٹ ڈیولپ ہونے کی بات ہے ایک دو دفعہ آپ کو تھوڑا سا لگے گا جیسے تھوڑی سی اسٹرانگ ٹیسٹ کی ہے مگر اس کو لینے کا سب سے بہترین ٹائم کھانسی کے وقت اور سوتے وقت بے شک کھانسی نہ بھی ہو تو سوتے وقت اس کو منہ میں لے کر تھوڑا سا اس کو گلے میں منہ میں مسل کے اور سو جائیں رات بھر کھانسی نہیں ہوگی بعض لوگوں کو رات کو اسپیشلی کھانسی زیادہ ہوتی ہے لیٹنے سے یا نیند اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہوتی دو وقت بہترین ہے دن میں جب کھانسی آئے تب لیں اس کو تین چار دفعہ بھی لیا جا سکتا ہے دن اور رات میں اور سوتے وقت ضرور لیں یہ شہد کے ساتھ ملا کر بہترین دوائی ہے اس کے علاوہ زخموں پر لگانے کے لیے جب میں نے آپ کو یہ کہہ دیا نا کہ جب بھی کھانسی آئے وہ چاہے کھانے سے پہلے آئے یا کھانے کے بعد آئے سوتے وقت آئے یا سو کر اٹھنے کے بعد آئے آپ ان اوقات میں لیں گے صبح دوپہر شام والا فارمولا اختیار نہیں کریں گے یہ ایز ریکوائرڈ ہے اگر کسی کو کبھی کبھی کھانسی آتی ہے تو کبھی کبھی لے گا اور اگر کسی کو بہت شدید کھانسی ہے تو دو سے تین گھنٹے کے بعد بھی لی جا سکتی ہے یعنی کچھ وقفے کے بعد شدت کے دورے کے وقت اس کے علاوہ شہد جو ہے وہ را ہونا چاہیے ریئل نیچرل درخت پہ لگا ہوا وہی زیادہ افیکٹو ہے لیکن اگر کہیں آپ نے لگانا ہے یا جیسے میں نے آپ کو اس دن لگانے کی ریسپیز بتائی تھیں اسکن کو اچھا کرنے کے لیے سرکا اور شہد اور گلاب اور یا پھر گلیسرین لیموکار کار اور گلاب کار وہ جو دو آپ کو میں نے الگ الگ بتائے تھے فارمولے وہ اپنی جگہ ہیں بہت فائدہ مند ہے لیکن اسی طریقے سے اگر آپ کے جسم پہ کوئی زخم ہے خارش ہے جیسے اس موسم میں خاص کر آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں خارش کسی خاص پوائنٹ پہ اریٹیشن ہوتی رہتی ہے کچھ لوگوں کو چاہے وہ سویٹر کی وجہ سے ہو یا کسی سنتھیٹک چادر یا کسی اور وجہ سے یا کھانے پینے میں چونکہ چیزوں میں تبدیلی آتی ہے آپ کہیں تو ठंडे شربت اور جوسیز اور کیا کچھ گرمیوں کے موسم میں لے رہے ہوتے ہیں اور جیسی سردی آتی ہے تو پھر آپ ڈرائی فروٹس اور انڈے اور گوشت اور مچھلی اور بہت کچھ گرم چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو باڈی ریئیکٹ بھی کرتی ہے تو सूरत में میں کیا ہوتا ہے اسکن کے اوپر ریشیز آنا کسی خاص پوائنٹ پہ ٹانگ میں یا بازو پہ یا ہاتھ پہ جسم میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب خارش ہوتی ہے تو ایسی جگہ پر اگر شہد اور سر کا ہم وزن ملائیں اور اس میں زیتون کا تیل بھی یعنی یہ تین چیزیں اگر ملا کر رکھیں تو ایک عام کھجلی کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس کو شیک کر کے لگا لیں لیکن اگر سورائسیز ہے اور سورائسیز میں آپ کو پتا ہے کہ بہت کرونک ڈیزیز ہے اور اس کے بارے میں ایک بڑا خوف پایا جاتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی لیکن اللہ کے حکم سے یہ ہمارے ہاں تین سے پانچ مہینے میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا اور زندگی میں پھر کبھی دوبارہ خارش بھی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو مگر سورائس کے لیے یہ لگانے میں وقتی افاقہ ضرور کرے گی سورائس کی بیماری کو ختم نہیں کرے گی اس کا علاج ہی کرانا پڑتا ہے بیسیکلی وہ انڈر سکن فنگس ہوتی ہے اس فنگس کو جب تک ابھرنے کا موقع نہ دیا جائے سورائس نہیں جاتی سورائس والی اسکن پر بھی اس کو اور ایکزیما پر اسکیبز پر اسکیبیز کے جراثیم بھی شہد بہت اچھا کل کرتا ہے لیکن اس کو بھی سرکے کے ساتھ ملا کر اور جو چیز اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں مہندی کے پتے مہندی کے پتوں کو اگر آپ گرائنڈ کر لیں خود تو زیادہ اچھا ہے اور اگر گرائنڈ نہیں بھی کرتے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے مہندی کے پتوں کو سرکے میں بھگو دیں کوانٹٹی بعد میں بتاتی ہوں رات کو اور صبح تک اس کا خاصا اثر جو ہے وہ سرکے میں آ چکا ہوگا مہندی کا اور آپ دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا ہوگا تو وہ بھیگا ہوا مہندی کے پتے جو سرکے کے اندر آپ نے بھگوئے صبح اٹھ کر آپ ان کو ایک ابالا دے دیں یعنی جوش آ جائے جب سرکے کو اس میں کچھ نہیں ایڈ کرنا پانی وانی کوئی چیز نہیں ملانی سرکے کو آپ ابال لیں گے جس کے اندر مہندی کے پتے ڈبوئے تھے یا مہندی کا پاؤڈر ڈبویا تھا صبح جب اس کو ایک بوائل آ جائے چولہا بند کر دے اور اس کے اندر اب زیتون کا تیل ملا لیں اب آپ کہیں گے کوانٹٹی کتنی ہو تو اگر فرض کریں سرکا ایک کپ ہے تو مہندی کے پتے اگر ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ دو چمچ آئیں لیکن اگر پاؤڈر ہوگا تو ایک چمچ کافی ہے ایک مگ مگ کیسا ہوتا ہے ادھر بڑا ہوتا ہے نا مگ آپ آدھی بوتل کر لیں جو بوتل ملتی ہے آپ کو جیسے روح افزا کی بوتل ہوتی ہے اس کی آدھی بوتل کر لیں تقریبا اس میں دو چمچ مہندی کے پتے اور اگر پاؤڈر ہے تو ایک چمچ اس میں ڈپ کر دیں رات کو صبح ایک ابال آنے پر اس کے اندر اس سے آدھا یعنی جتنا سرکہ تھا اس سے آدھا تیل ملائیں تیل ہم وزن نہیں ملائیں گے یعنی ون فورتھ باٹل جو ہے وہ زیتون کا تیل ملائیں گے اور چولہا بند کر کے زیتون کا تیل ڈالتے ہیں یعنی جیسے جوش آ رہا ہے نا سرکے کو چولا بند کر دیں اب زیتون کا تیل ڈالیں اس کو اچھی طرح سے شیک کر دیں جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو چاہے آپ چھانے یا نہ چھانے نہ چھانیں گے تو اور مہندی کا اثر آتا رہے گا اس کے اندر میں نہیں چھانتی کچھ عرصے میں وہ میلٹ ہو جاتے ہیں پتے تھوڑے سے لیسدار سے ہو جاتے ہیں لیکن ایون پھر بھی وہ کام کرتے ہیں اینڈ تک ان پتوں کو بھی آپ رگڑ دیں جب کچھ بھی نہ بچے شیشی میں تو پتے ہی رگڑ دیں ان کے اندر بھی بہت تاثیر ہوتی ہے ان کا رنگ نہیں آتا سکن پہ سرکے کے اندر جب یہ پتے وغیرہ ڈالتے ہیں تو پھر اس کا رنگ سکن پر اس طرح نہیں آتا بطور دوا لگانے کے اب آپ وہ جو آپ کے پاس تیار ہو گئے لینیمنٹ ایک طرح سے تیار ہو گئی ہے اس کو خارش کے وقت اور اگر خارش آپ کو زیادہ نہیں ہوتی صرف سورائسیز ہی ہے بعض اوقات سورائسیز میں خارش ہے سچ نہیں ہوتی لیکن اسکن کو سافٹ کرنے کے لیے اسکن کو ہیل کرنے کے لیے ایڑیوں کے جو چیری کٹس آ جاتے ہیں ان کے اندر یہ دوا لگائیں آپ ہیل ہیلس ہیں وہ ہیل اپ ہو جائیں گی زخموں کو بھرنے کی بہترین دوا ہے یہ آپ حیران ہو رہے ہوں گے سرکہ اور زخموں پہ لگانے کو بتا رہے ہیں کتنی عجیب سی بات ہے نا. ہم کیا سمجھتے ہیں سرکہ تو گلہ خراب کرتا ہے یہ وائٹ ونیگر خراب کرتا ہے جو پھلوں کا سرکہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ یہ وہ سرکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا اور آج تک اس کو بہت سی بیماریوں اور دواؤں میں استعمال کیا جاتا آپ حیران ہوں گے کہ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ سرکہ میدے کی جلن کا علاج ہے تو میں بڑے شوق میں چلی گئی اور بڑا غور کیا کہ یا اللہ مجھے سمجھا کہ یہ کس طرح سے جلن کو ٹھیک کرتا ہوگا ایسیڈیٹی السر دیکھیں السر میں کیا ہوتا ہے ہمارے ایک طرح سے میدے کا زخم کھل جاتا ہے اور سم ٹائمس بلیڈ بھی کرتا ہے تو کیا یہ کھلے ہوئے زخموں پر سرکہ کا استعمال کرنا چاہیے سمجھ نہیں آتی تھی پھر ایک دفعہ کسی سے ایسی بات چیت ہو رہی تھی میرے اپنے مامو ہیں تو ان سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ یہ جو دیگیں پکانے والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں بات کسی اور حوالے سے ہو رہی تھی تو یہ چکن کو پہلے سرکے میں بھگو دیتے ہیں اور پھر اس کو پکاتے ہیں تو پھر اس لیے یہ اتنے بلک میں چکن بنتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں تو مجھے وہ بات کلک کی کہ اچھا وہ سرکے میں حالانکہ وہ وائٹ میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اس ونیگر کے ساتھ بھی استعمال کریں تو وہی کام کرتا ہے تب مجھے سمجھ آئی کہ بیسیکلی یہ پورس کو کھلنے نہیں دیتا جو ریشے زخم بن کے کھلتے ہیں ان کو یہ بند کر دیتا ہے مسام کو جہاں کھولتا ہے وہاں بند بھی کرتا ہے بلا وجہ جو مسام کھل جاتے ہیں جیسے اسکن کے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے پورس کھل جاتی بڑے پریشان ہوتے ہیں ہماری اسکنس کی پورس کھلی ہوئی ہیں اور جو ہے اسکن بے ڈنگی لگتی ہے تو اب اس کو بند کرنے کا کیا طریقہ ان کے لیے بھی وہی وہی جو میں نے آپ کو دو چیزیں پہلے بتائی ہیں سرکے کے ساتھ اور لیمو کے جوس کے ساتھ وہ دونوں کام کرتی ہیں اور اگر پورس بند ہو جائیں یعنی بہت زیادہ جیسے بلیک ہیڈس وائٹ ہیڈس کے ساتھ پورس بند ہو جاتے ہیں ان کو بھی صاف کرتے ہیں تو آپ کا ایک نیچرل جو ہے میڈیسن گھر پہ تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھیے شہد کے ساتھ اور ہنا مہندی کے پتے جو یہ شہد کے بارے میں آپ نے کر لیا کبر اور شہد جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مکھی جو پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کے شہد بناتی درختوں پر وہی اصل میں شہد ہے باقی نقل ہے لیکن نقل میں بھی کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں اس لحاظ سے کہ اگر وہ مکھیاں جو ایک خاص باغ میں تیار کرتی ہیں کچھ نہ کچھ پھلوں پھولوں کا رس بھی چوستی ہیں لیکن آ کر پھر اسی چھتے میں بیٹھ جاتی ہیں جو انہوں نے شرینی کے رکھے ہوتے ہیں 50% اس میں شاید چینی پائی جاتی ہے یا میٹھا پایا جاتا ہے 50% پرسینٹ ان میں کچھ جوس پایا جاتا ہے بہرحال ایسی چیزیں لگانے کے لیے آپ استعمال کر لیں لیکن کھانے کے لیے آپ کوشش کریں کہ اصلی شہد ہو کہتے ہیں کہ جو اصلی شہد ہوتا ہے اس کو گرم نہیں کیا جاتا ہے جیسے اس دن انہوں نے ذکر کیا تھا نا کہ اس میں کبھی کوئی ڈانگ ہوتا ہے کسی مکھی کا یا پار آ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو اس کو میکسیمم آپ چھان لیں اگر چھان کے وہ چیز نکل جاتی ہے وغیرہ ہوں وہ الگ چیز ہے اس کو پھر آپ سکن پہ لگانے کے لیے استعمال کر لیں کھانے کے لیے اگر کسی شاید میں چیونٹیاں پڑ گئی ہیں اس کو کوشش کریں چھاننے کی اگر وہ نہیں چھنتا اب آپ کی قسمت کی بات اگر چھن جاتا ہے آپ چیونٹی اس میں سے نکال سکتے ہیں تو اس کو کھائیں نہیں اس کو لگانے والے دباؤ میں استعمال کر لیں جیسے پیسچرائز کیے جاتے ہیں نا چیزیں اس کے نمی کو تھوڑا خشک کر کے گاڑھا کیا جاتا ہے جو بہت گاڑا شاید ہو سمجھیں کہ وہ اتنا اچھا شہد نہیں ہے اصلی شہد تھن ہوتا ہے اس کی ایک پہچان ہے اور اگر اس میں آپ ایک فنگر ڈپ کریں اصلی شہد کو پہچاننے کے لیے تو آپ اس کو جتنا اونچا لے جائیں بہت دیر تک اس کی تار نہیں ٹوٹتی لیکن جو عام شہد ہوتا ہے نکلی کہہ یا فارم ہاؤس میں تیار شدہ آپ دیکھتے ایسے آپ ڈپ کرتے ہیں تو انگلی کے ساتھ کترا لگا ہوا آ جاتا ہے اور باقی سارے شہد نیچے تو یہ ایک تھوڑی سی پہچان ہے اصلی شہد کی اگر اسکن ایک بہترین لینیمنٹ ہے یا اپائنٹمنٹ کے طور پر جلے وے حصے پہ لگائیں تو چھالے نہیں پڑتے یعنی فرض کرے ہاتھ جل گیا تو اگر آپ نے کچن میں سامنے شہد رکھا ہے تو فوراََ اٹھا کے شہد مل دیں وقتی طور پہ کسی جلن ہوگی لیکن وہاں چھالا نہیں پڑے گا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو شہد لگائیں فوری فوری آرام دیتا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس جلوے کا نشان بھی نہیں ہوتا اسکن پہ نشان نہیں چھوڑتا سب سے پیاری بات یہ ہے جتنی بھی اسکن جل جائے یہ نشان نہیں چھوڑتا اور اسکن کو ہیل کرنے میں ہیلپ کرتا اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب اسکن جل جاتی ہے یا اتر جاتی ہے تو سب سے زیادہ خطرہ انفیکشن کا ہوتا ہے نا کسی بیکٹیریا کو کسی جراثیم کو اسکن تک آنے نہیں دیتا اور جیل کی بہت اچھی حفاظت کرتا ہے اس لیے جلے ہوئے پر سب دو سے زیادہ شہد کارگر ہے چاہے وہ جیسا بھی شاید ہے کوئی غرض وہ اصلی ہے یا نکلی بڑا اس کے اندر ٹریٹمنٹ پایا جاتا ہے کینسر کے کی اگینسٹ کیونکہ کینسر بھی بیسیکلی جسم کو ڈسٹرائے کر رہا ہوتا ہے نا انفیکشن ہوتا ہے نا ایک قسم کا اس انفیکشن کو ریلیز کرنے میں خاصی ہیلپ کرتا ہے اگرچہ مکمل علاج نہیں ہے اس کا لیکن ہیلپ ضرور کرتا ہے کینسر کے کی اگینسٹ اسی طرح سرکہ اور شہد ملا کر سائنس انفیکشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے آپ اس کو اب ظاہر ناک کے اندر تو نہیں لگا سکتے لیکن کھا کر ہی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ناک تک پہنچا سکتے ہیں منہ کی بدبو کو بھی ختم کرتا ہے جیسے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ اگر منہ میں سمیل آ رہی ہو تو اس کے لیے سیب کا سرکہ اور شہد دونوں ہم وزن ملا کر آپ رکھ لیں اور اس کو منہ کے اندر لگا دیں تو تھوڑی دیر میں آپ کی منہ کی سمیل ختم ہو جائے گی دار چینی کے ساتھ ملا کر لیا جائے تو آرترائٹس اور اسٹمک اپسٹ یعنی موشن ڈائریا وغیرہ کے لیے بہت اچھا ہے دارچینی کے ساتھ اور بلڈر انفیکشن میں بھی مدد دیتا ہے جن کو یوٹرائن انفیکشنز ہوتے ہیں یو ٹی آئی وہ بھی شہد کا اگر استعمال کریں پانی میں ڈال کر تو ان کے یورین کے جتنے انفیکشن ہیں وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائی سکن کے لیے بھی بیسٹ ریمیڈی ہے جیسے فیس اگر بہت زیادہ ڈرائی ہو گیا تو آپ شہد کے اندر جو میں نے آپ کو چیزیں ملائیں ایک تو وہ آپ روٹین میں بھی لگا سکتے ہیں اور خاص طور پر اس جگہ پر آپ شہد لگا دیں تھوڑی دیر میں وہ آپ کی سکن کو بہت خوبصورت بنا کے چھوڑے گا اور بہترین فیشل ہے یعنی جیسے کہ ٹونر یعنی فیشل کے بعد یا آپ نے جو بھی سٹیم وغیرہ لی اس کے بعد اگر آپ ہنی لگا دیں تو آپ دیکھیں گے جلد کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے اور داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے اور لٹکتی سکن کو سیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس اتنا شہد موجود ہے تو آپ اس کو فیس پر لگا سکتے ہیں اب ہے فگز انجیر فکس کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے یہ فائبر اور کیلشیم کا بیسٹ سورس ہے فائبر فوڈ ہے فائبر وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر یعنی ریشا ہو یا مٹیریل موجود ہو ایسا جو آپ کی آنتوں کو صاف کرتا چلا جائے का قبض کا بہترین علاج ہے فکس پائلس کو بھی ٹھیک کرتا ہے اگر اس کو خوب اچھی طرح چبا چبا کے کھایا جائے اس کے اندر کے جو باریک بیج ہوتے ہیں نا ان بیجوں کو خوب اچھی طرح توڑ کے کھانا چاہیے دانتوں میں خوب پیس کے کھائیں تاکہ ان بیجوں کے اندر کا جو آئل ہے وہ نکلے اور وہ آپ کو فائدہ پہنچائے یعنی ان بیجوں کو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ وہ شاید ایسے بیکار سے ہیں ان کے اندر اللہ تعالی نے بڑی خاصیت رکھی ہے جو ہمارے پائلز اور کانسٹیپیشن کے لیے دوا کا کام کرتی اس کے علاوہ فگز میں کاپر مینگنیز میگنیشیم پوٹاشیم کیلشیم اور وائٹامن کے بھرپور پایا جاتا ہے اور یہ دنیا کا واحد ایسا پھل ہے جو سب سے زیادہ وٹامن اپنے اندر رکھتا ہے سب سے قیمتی پھل ہے اگر دیکھا جائے تو چاہے یہ فریش ہو یا ڈرائی ہو دونوں صورتوں میں بہترین ریزلٹس دیتا ہے سورت تین میں اس کا ذکر ہے انجیر کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے ضعیف ہے یا صحیح ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا لیکن روایت ہے روایت دیکھیں وہ چیز ہے جو حدیث نہیں ہے حدیث وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل یا رائے ہے یا عمل ہے روایت وہ ہے جیسے کوئی قصہ بیان کرتا ہے کوئی بات بیان کرتا ہے کہ ہم نے ایسے اور ایسے دیکھا یا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا جاتا ہے کہ اگر میں جنت کے پھل کے بارے میں بتاؤں کہ وہ جنت سے اترا ہے تو وہ یہی پھل ہے یعنی انجیر کیونکہ جنت کے پھلوں کی گٹھلیاں نہیں ہوں گی اس میں بھی گٹھلی تو نہیں ہوتی نا باریک باریک بیج ہوتے ہیں اور وہ بیج جو ہے ہم کھاتے ہیں ان کو نکالتے نہیں اور انجیر میں جن بیماریوں سے فائدہ پہنچتا ہے ان میں سے چند ایک ہیمورائڈس اسپائلس ہیں بباسی جن کو بولتے ہیں خونی آبادی اور گاؤٹ گٹھیا گٹھیا کی بیماری سمجھتے ہیں جوڑوں کا درد ہوتا ہے جس کے ساتھ ورم اور بخار ہوتا ہے بلڈ پریشر لو جن کا بی پی لو ہوتا ہو لو بلڈ پریشر میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ پلازما اینٹی آکسیڈینٹ کیپیسٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے اور پلازما اینٹی آکسیڈنٹ کیپیسٹی کو انکریز کرتا ہے پلازما اینٹی آکسیڈنٹ کیپیسٹی کیا ہوتی ہے پلازما آپ سمجھتے ہیں کیا چیز ہے خون کے اندر جو جمنے کی صلاحیت ہے اس کو یہ بڑھاتا ہے اور اس کی صفائی بھی کرتا ہے یعنی اس کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے اینٹی آکسیڈینٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو فرض کریں اگر باڈی سے کوئی خون کسی بھی وجہ سے چل پڑتا ہے چاہے وہ منسٹرل پرابلم ہے یا نکسیر کا مسئلہ ہے یا کچھ لوگوں میں ہیموفیلیا پایا جاتا ہے خون اتنا تھن ہوتا ہے کہ وہ ذرا سے چوٹ لگنے پر بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ سارے جسم کا خون ہی نہ بہ جائے تو ایسے لوگوں کو انجیر بہت فائدہ دیتا ہے اور انجیر کی جو خوراک ہے وہ دو سے تین دانے میڈیم سائز کے انہیں اگر بڑے ہیں تو دو بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن سننا طریقہ آڈ نمبرس کا ہے اس لیے تین دانے کافی ہوتے ہیں جن لوگوں کے جسم میں گرمی کا انصر زیادہ ہے اور وہ زیادہ گرم چیز نہیں استعمال کر سکتے اس کی تاثیر قدرے گرم ہے لیکن اتنی گرم نہیں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تھوڑا سا آپ کو اس سے فیل ہوگا کہ جیسے ایک دم انرجی آتی ہے چائے سے زیادہ اچھی انرجی انجیر سے آتی ہے چائے اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو انجیر آپ کو خاصی ہیلپ کر سکتی ہے تو تین دانے بہت ہیں خوراک کے طور پر جن کو قبض اور بوصیر کا پرابلم ہے ان کے لیے خاص طور پر طریقہ یہ ہے کہ رات کو ایک کپ پانی میں انجیر کے تین دانے بھگو اور صبح اٹھ کر وہ پانی بھی پی لیا جائے اور انجیر بھی کھا لی جائے اس کے بعد کھجور ڈیٹس کھجور میں بیس طرح کے امائنو ایسڈ ہوتے ہیں بیس طرح کے ٹوینٹی ٹائپس آف امائنو ایسڈ اور یہ سب ڈائجسٹو پروسیس میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ کھجور بذات خود آسانی سے ہزم ہو جاتی ہے کھجور ہزم کرنا مشکل کام نہیں ہے جسم کو انرجی دیتی ہے فزیکل एक्टिविटी کے लिए بہت اچھی چیز ہے اگر روزے رکھتے وقت اور खोलते وقت खजूर کھائیں تو زیادہ کھانا نہیں کھایا جاتا اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بلا وجا پیٹ پر بوجھ نہیں لاتے اور پھر ترابی پڑنے میں بڑی سہولت رہتی ہے اور اگر آپ کھانا زیادہ کھا لیں تو پھر سانس پھلا رہتا ہے اور دل جاتا سو جائیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے ایک تو یہ انرجی دیتی ہے جسم کو روزے کی تھکاوٹ اور کمزوری کو دور کرتی ہے آپ کی طاقت کو بحال کرتی فوری طور پر سہری میں کھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جسم سارا دن تھکتا نہیں اور آپ خوب انرجیٹک رہتے ہیں سارا دن اس کے علاوہ نروس سسٹم بھی اس سے ہیلدی رہتا ہے کھجور سے جو لوگ پٹھوں کے درد کی اور تھکاوٹ اور ڈراؤزینس کی شکایت کرتے ہیں ایسے لوگ اگر اپنے پاس پاکٹ میں کھجور رکھیں تو جب پڑھتے پڑھتے آپ بہت ڈراؤزی فیل کرنے لگے تھکاوٹ محسوس کریں تو ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ لیں اور اس کے بعد آپ ایکٹو ہو کے بیٹھ کے اپنا پڑھائی کریں انیمیا کا بہت اچھا علاج ہے خون کی کمی کا جن لوگوں میں خون کی کمی ہو وہ بھی تین سے پانچ دانے ڈپینڈ کرتا ہے کھجور کس سائز کی ہے اب اگر امبر ہے تو شاید ایک ہی دانہ کافی ہو امبر خاصی بڑی کھجور ہوتی ہے اسی طرح کالیفورنیا کی کھجور ہے وہ بھی خاصی بڑی ہوتی ہے اور امبر سے بھی دگنی موٹی ہوتی ہے ساری زمین اللہ کی ہے مختلف علاقوں کی خجور مختلف تاثیر رکھتی ہے مدینے کی کھجور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی اور مدینے کی کھجور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں دارک کلر کی ہوتی ہے تو اس کے اندر وٹامنس بھی زیادہ پائے جاتے ہیں لیکن ہر ایک کی پسند مختلف ہے کچھ ایسی کھجور ہیں جن کے اندر گٹھلی ہی نہیں پائی جاتی اور کچھ کھجورے کچی کچی توڑ کے ان کو سکھا لیا جاتا ہے چھہارے بن جاتے ہیں کچی سے مراد اتنی کچی نہیں جیسے ڈوکے ہوتے ہیں لیکن ابھی پکنے کے قریب ہوتی ہے پوری طرح درخت پہ نہیں پکتی ہے اس کو جیسے ہمارے ہاں چھہارے ہوتے ہیں پھر کھجور خوب پکا کے بھی اتاری جاتی ہے وہ زیادہ میٹھی ہوتی ہے جو درخت کے اوپر جتنا زیادہ رہے وہ اتنی زیادہ میٹھی ہوتی ہے اور بے شمار اقسام ہے کھجوروں کی جو آپ میں سے جو عمرے کے لیے گئے اور انہوں نے مدینہ میں اگر کھجور مارکیٹ دیکھی ہے تو وہ اب ویرائٹی سے جانتے ہیں کہ کیسی کیسی کھجوریں جو ہیں وہ وہاں پر پائی جاتی ہیں اور اللہ کی شان ہے بہت کم میٹھے والی کھجور بھی موجود ہے یعنی شوگر پیشنٹ اس کو آسانی سے لے سکتے ہیں اور بہت میٹھی کھجور بھی موجود ہیں جن کا شوگر لیول ڈاؤن ہے وہ زیادہ میٹھے والی کھجور لیں اور جو شوگر کے پیشنٹ ہیں اگر وہ انرجی کے لیے لینا چاہیں ایک دانہ تو ٹھیکی کھجور لے سکتے ہیں اس میں سکری جو ہے وہ کم میٹھی کھجور ہے سکری اور جو مبروم ایک ہے وہ جوان لوگوں کے لیے زیادہ اچھی کیونکہ خوب اچھی طرح چیو کی جاتی ہے رسیلی بھی ہوتی ہے مگر تھوڑی سی لیس تار کہہ لیں یا اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کو چبا کے کھانے میں مزہ آتا ہے لیکن کچھ کھجوریں ایسی ہیں بہت سافٹ ہوتی ہیں تو جو آپ کی پسند کی ہو آپ اس میں سے لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ کچھ لوگ میٹھا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جلن ہوتی ہے تو جلن والے اجوا جیسے ہیں وہ کم میٹھی ہے کھجور تو شوگر پیشنٹس کے لیے اجوا بھی بہت اچھی ہے دل کے مریضوں کے لیے اجوا بہت اچھی ہے یہ نائٹ برائنڈنیس نہیں ہونے دیتی اندراتا جس کو بولتے ہیں رات کے وقت صحیح نظر نہ آنا یا جیسے شام ہوتے ہی کچھ لوگوں کا ویژن جو ہے وہ بلر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کھجور بہت اچھی ہے اگرچہ جی یہ اس کا علاج تو نہیں مگر اس کو پیونٹ کرتی ہے مزید اس بیماری کو بڑھنے نہیں دیتی اگر کھجور کا استعمال مسلسل رکھیں آپ کے خیال آ رہا ہوگا کہ چونکہ میٹھا دانتوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو میں اگر میٹھی چیز کھاؤں تو میرے دانت خراب ہو جاتے ہیں لیکن کھجور کا میٹھا ایک ایسی چیز ہے جو دانتوں کا انیمل برقرار رکھتا ہے دانتوں کے انعامل کو خراب نہیں کرتا اور یہ جو انیمل کیا ہوتا ہے یہ پالش ہوتی دانتوں کی اس پالش کو خوب ہیلدی رکھتا ہے اس کو خراب نہیں ہونے دیتا عام طور پر جو چینی سے یا گڑ شکر کسی اور چیز سے بنے ہوئے میٹھے ہیں وہ آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن جو کھجور کا میٹھا ہے یہ کھجور جو ہے وہ آپ کے دانتوں کو انعمل کی حفاظت کرتا ہے تو لہٰذا کھجور کھا کر دانتوں کے بارے میں پریشان نہ ہوں اور یہ اس لیے دانتوں کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے اندر فلورین پایا جاتا ہے جس سے ٹوتھ ڈکے کم ہو جاتا ہے اور اگر ٹتھ ڈکے ہو چکا ہے دانتوں کے اندر کیڑا لگ چکا ہے تو اب اس کو یہ ختم نہیں کر سکتی کھجور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے دانتوں میں کیڑا لگ گیا کھجور دانتوں کے لیے بہت اچھی ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرے گا ٹھیک نہیں کر سکتی اگرچہ وہاں تک روک دے گی آگے بڑھنے نہیں دے گی لیکن ختم نہیں کر سکتی اس کے لیے آپ کو علاج ہی کرنا پڑے گا قبض کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے اور اینرجی بوسٹر ہے بیسیکلی انٹسٹائنل ڈسارڈر کو بھی ٹھیک کرتی ہے یعنی کبز یا موشن کو اعتدال پر لے کر آتی ہے اور سب سے زیادہ جو خواتین کے لیے فائدہ ہے وہ یہ کہ یہ یوٹرس کے مسلس کو ڈائلیٹ کرتی ہے یعنی رحم کے جو عضلات ہیں ان کے اندر لچک پیدا کرتی ہے اور اسی وجہ سے یہ ڈیلیوری میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے فرمایا کہ کھجور کھاؤ اور پانی پیو چشمے کا تو وہیں سے ریسرچ شروع کی اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیوں ایسا کہا گیا ڈیلیوری کے وقت تو پھر پتا چلا کہ یہ تو یوٹرس کے مسلس کو ڈائیلیٹ کرنے میں بہت اچھی میڈیسن ہے میڈیسن کی طرح کام کرتی ہے اور نرسنگ مدر یعنی جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں ان کے لیے یہ بڑا نیوٹریش ٹونک ہے یعنی ان کی غذا کا ایک حصہ ہونا چاہیے جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں کہ دودھ کے اندر ایک انرجی بھی بھرتا ہے اور ماں کو بھی کمزور نہیں ہونے دیتا ماں کے اندر بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو پاتا کیونکہ جب بچہ صرف ماں کے دودھ پہ ہوتا ہے تو ماں اپنے آپ کو پھر آہستہ آہستہ ویک فیل کرنا شروع کرتی ہے لیکن جو عورتیں اس کے ساتھ ساتھ کھجور کا استعمال کرتی ہیں تو ان کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو پاتا اور ان کی بہت اچھی طرح غذا کی کمی کو پورا کرتی ہے اگر اس کو دودھ میں بھگو کر لیا جائے یا اس کا شیک کر لیا جائے دودھ میں ڈال کے اس کو اور بکری کا دودھ ہو تو زیادہ اچھا ہے آپ کو میں نے اونٹنی کے دودھ کے فائدے تھوڑے بہت بتائے ہیں لیکن بکری کے دودھ کے بھی بہت سے فائدے ہیں لائٹ ہوتا ہے اگر سے اس کی خوشبو آپ کو اچھی نہیں لگے گی بکری کے دودھ کی کیونکہ آپ یوز ٹو نہیں ہیں آدھی نہیں ہیں مگر سنت سمجھ کر کبھی نہ کبھی بکری کا دودھ ضرور پیجیے گا اور اس کے گڈ افیکٹس دیکھیے گا پینے کے بعد ہر ایک اس کا اپنا الگ فائدہ محسوس کرے گا اپنے اپنے پرابلمس میں دیکھے گا کتنا ہیلپ فل ہے ہم اصل میں اب صرف گائے یا بھینسوں کے دودھ پہ رہ گئے ہم نہ بکری کا دودھ استعمال کرتے ہیں نہ اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے ہیں اونٹنی کا دودھ بھی اور بکری کا دودھ بھی سننا سمجھ کے ایک دفعہ پی کر کل مجھے کسی نے آج کے دور میں معاجزہ بتایا دودھ کی بات چلی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور جگہ میں نے آپ کو بتایا تھا نیبل کامپلیکس میں میری آج کل کلاسز ہو رہی ہیں تو وہاں پر جب ہم نے اس تسقہ کے بارے میں پڑھا تو کچھ خواتین ایسی تھیں جن کے گھروں میں ایسے اسائٹیز کے پرابلم تھے پیٹ میں پانی پڑنا جس کو بولتے ہیں ایک خاتون تھیں جن کے بچے کے پیٹ میں بہت سا پانی جمع ہو چکا تھا گیارہ سال کا بچہ تھا اس کی پیشاب کی نالی میں کوئی بلاکیج ہو گئی تھی کہ یورین نیچے نہیں اترتا تھا ڈاکٹرز نے سوچا اس کو ڈرپس لگاتے ہیں تاکہ پریشر پڑے تو نالی کھل جائے اس بےچارے کو چھ ڈرپس لگ گئی لیکن اس کو یورین نہیں آیا اور پیٹ ایسے تھا جیسے پھٹنے والا ہو گیا وہ سارا پانی اس کی پیٹ کی جھلی میں آ گیا بائے چانس اسی دن اس نے وہ سنا اور اللہ نے اس پر رحمت کر دی اس نے پورے یقین کے ساتھ وہ عمل کیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دودھ اور پیشاب ملا کر اگر اونٹنی کا دیا جائے تو پیٹ کے پانی نکلنے میں بڑا مفید ہے اور رینا اور رکل کے لوگوں نے جو مدینے کی اقامت ناپسند کی اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو اس نے پورے یقین کیونکہ اب دیکھیں اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا یا موت اور یا پھر کہ میں اس کو اگر پیشاب پلا دوں تو کیا ہر جگہ اگر رسول اللہ نے فرمایا تو صحیح فرمایا دودھ اور پیشاب اس بچے کو ملا کر پلایا گیا اس بچے نے جیسے ہی دودھ کا گلاس ختم کر کے ابھی رکھا تھا تو کہتا ہے میں نے باتھ روم جانا ہے باتھ روم گیا اور اس نے کھل کے پیشاب بھی کیا اور کھل کے اس کو پخانا آیا اور پیٹ تقریباً آدھا ہو گیا ایک دفعہ پینے سے مجھ یہ دوسرے دن اس کا ایمان اور بڑھا اس نے پھر اس کو اسی طرح دودھ اور پیشاب مکس کر کے اونٹنی کا پلایا اسی طرح ہوا اور اس نے پھر کھل کے حاجت کی تیسرے دن اس نے پھر پلا دیا اور اس کا پیٹ بالکل ساتھ لگ چکا تھا تین دن میں آپ حیران ہوں گے کہ تین دن میں اس کا پیٹ بالکل ساتھ لگ گیا چوتھے دن جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے کہا کہ اب آپ دیکھیں بچے کا تو اس نے سارے ٹیسٹ کروائے ٹیسٹ سارے کلیئر آئے اور ہم تو یہی سوچتے رہتے اچھا پشاپ کیسے مکس کر کے پلائیں جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے حلال جانوروں کی ہر چیز حلال کر دی سوائے خون کے تو اس کے استعمال میں کبھی بھی شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے اور دیر بھی نہیں کرنی چاہیے آپ کے آس پاس جتنے مریض ہیں ان کی جان بچائیں ان کو یہ میسج پہنچائیں اور اس دن سے وہ مجھے دعائیں دے رہی ہے حالانکہ دعا کو دینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ وسلم، اس کو پتا چلا ہوگا کہ رسول اللہ کتنے زبردست رحمت لے کر آئے اس کے لیے ہم اور آپ اتنا اندازہ نہیں کر سکتے جس کے بچے کی جان بچی ہے وہی وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ آج اس کو کتنی رحمت پہنچی رسول اللہ کی وجہ سے اور کیوں پہنچی کہ وہ ایمان لائی اس نے تصدیق بھی کی عمل سے تو ہم بھی اگر اس طریقے سے ان سنتوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ میں اور اپنے گھروں میں رحمت محسوس کریں گے جی اونٹنی کا دودھ اور تازہ بغیر ابالے کچا دودھ وہی جائیں وہیں دودھ نکلوائیں باڑے میں چلے جائیں تو آپ کو ہر چیز فوری فوری اویلیبل ہوتی ہے اگر یہاں باڑے نہیں تو میٹرو کے پاس اونٹ کافی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اور میں اکثر ایسے مریضوں کو جن کو اس قسم کے پرابلمس مصنون چیزوں میں سے بتاتی رہتی ہوں اور وہ مجھے آ کر اس کے ریزلٹ بھی بتاتے رہتے ہیں یہ صرف ایمان دلانے کے لیے آج کے دور میں موجزہ یعنی ریسنٹلی اسی ہفتے کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگر اتنا فضل کیا تو اگر آپ بھی اپنے گھر میں یا اپنے آس پاس اپنے رشتے داروں میں اپنے دوست احباب میں کسی کے ساتھ اگر پرابلم ہے تو ان سنتوں کو پھیلائیں اس سے لوگ اور دین کے قریب آئیں گے برابر مقدار میں اور فریش رکھی بھی نہ ہو کوشش کریں کہ وہیں جا کر پلائیں کیونکہ دودھ زیادہ دیر تک کچا رکھا جائے تو اندر بیکٹیریا جراثیم آ جاتے ہیں اچھا. دودھ کے اندر کھجور بھگو کر کیا کیا فائدہ دیتے فزیکل ایکٹیویٹی کہہ لیں یا سیکشل ایکٹیویٹی کہہ لیں ان دونوں میں بہت ہیلپ فل ہے بہت سے گھروں میں پرابلمس ہوتے ہیں کہ مردانہ کمزوری ہے یا کوئی ایسی مطلب چیز ہے جو گھروں کو ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیتی ہے تو ایسے میں یہ ایک بہت اچھی غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے جیسے تین سے پانچ دانے یا سات دانے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے مریض کی اپنی کیپیسٹی کتنی ہے یا खजूर کا سائز کیا ہے تین پانچ یا سات دانے ایک کپ دودھ میں اگر رات کو بھگو دیے جائیں گوٹلی نکال کے آبیسلی اور پھر ان کو صبح شیک کر کے تھوڑی سی لائچی بھی ڈال سکتے ہیں ایک خوشبو کے لیے یا کھجور کی گرمی کو کم کرنے کے لیے لائچی کو ڈالا جاتا ہے اس کا اگر شیک بنا کر مریض کو دیا جائے سردیوں میں گرم کر کے اور گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے تو یہ فیزیکل اس کے بعد ہے انار انار ایک ایسی غذا ہے ایک ایسا پھل ہے جو ایسٹروجن نہیں بننے دیتا اور ایسٹروجن وہ ہارمون ہے جس کے بڑھنے سے کینسر ہو رہا ہے اور خاص طور پر بریسٹ کینسر تو جن خواتین میں بریسٹ کے اندر ٹیومرز بن رہی ہیں یا بریسٹ کینسر کی طرف رجحان ہے جن کا یا جن کی فیملی میں بریسٹ کینسر اگر ہو چکا ہے تو ان کو انار کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے آج کل انار ماشاءاللہ وافر مقدار میں موجود ہے اور مہنگی تو ہر چیز ہے لیکن چونکہ اس کا سیزن ہے اس لیے اپنے سیزن کے لحاظ سے مناسب قیمت ہے کیونکہ آؤٹ آف سیزن یہ اور زیادہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے انار جلد کے لیے بھی بہت اچھا ہے اسکن کے لیے اسکن کو فریش کرتا ہے جلد کے داغ دبوں کو دور کرتا ہے اکثر لوگوں کے پگمنٹیشن جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں جگہ جگہ براؤن اسپاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں اگر ایسے لوگ انار اور انگور استعمال کریں تو پگمنٹیشن کو ختم کر سکتے ہیں کافی حد تک ایکنی کو بھی روکتا ہے انار جلد کے اوپر جو پمپلس بنتے ہیں یہ فیس پر فیشیل ایکنی یا پمپلس ان کے لیے انار بہت اچھی چیز ہے اور مردوں کے پراسٹیٹ کینسر میں بھی ہیلپ ضرور کرتا ہے اگرچہ اس کا پورا علاج نہیں ہے اس کے اندر لیکن اگر پراسٹیٹ کا کینسر ہو تو اس میں بھی انار بہت ہیلپ کرتا ہے روزانہ کا ایک انار ان کے لیے خاصا ہیلپ فل ہوگا پراسٹیٹ کینسر دیتا, کی میں اس کے بعد ہے تربوز واٹر میلن تربوز میں وائٹامن بی ہوتا ہے جس سے انسٹنٹ انرجی آتی ہے وائٹامن بی کی ٹیبلٹس لیتے ہیں نا بہت سے لوگ وائٹامن بی وائٹامن بی ٹویلو کیونکہ اس کی اکثر کمی ہو جاتی ہماری غذائی عادات کی لاپرواہی کہہ لیں یا غذائی عادات غلط ہونے کی وجہ سے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے تربوز گرمیوں کے اندر بہت سی وائرل ڈیزیزز بہت تیزی سے پھیلتی ہیں ڈائریا اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی بیماریاں جو بہت تیزی سے پھیلتی ہیں جو لوگ تربوز کا استعمال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روز ہی ضرور کھائیں لیکن اکثر کھاتے رہنے سے آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی اور وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو نظر کی کمزوری ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے اگرچہ نظر کی کمزوری کا علاج نہیں ہے یہ ہیلپ کرتا ہے جیسے سونف کا بھی، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سونف بھی نظر کو اچھا کرتی ہے اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں آتا ہے یہ پھل اور گرمیوں میں پسینہ آنے سے اور گرمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اس کو یہ بہت اچھا امپروو کرتا ہے اس کے علاوہ پوٹیشیم اس کے اندر پایا جاتا ہے جو بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے پوٹیشیم جو ہے بلڈ پریشر کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے بھی تربوز بہت اچھا ہے کڈنی اسٹون نہیں بننے دیتا گردے کی پتھری جن کے اندر موجود ہے یا ریت آ رہی ہے اور پتری کا شائبہ ہے تو گردے کی پتھری کے لیے بھی اس کو نکلنے میں ہیلپ کرتا ہے چونکہ لو کیلوریز ہے اس کے اندر کم کیلوریز پائی جاتی ہیں اس لیے موٹاپے والوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں دیتا موٹا نہیں کرتا یہ پھل ایسا ہے جو جسم کو موٹا نہیں ہونے دیتا اور اس کو ڈائٹ کانشیس لوگ بھی بڑی اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں دوپہر میں کھانا سکپ کر کے تربوز پہ گزارا کر سکتے ہیں ایزتما آرتھرائٹس ریموٹائڈ آرتھرائٹس کے سمٹمس کو کم کرتا ہے ہم عموماً یہ کہتے ہیں نا ہی نہیں تربوز ٹھنڈا ہے شاید اس سے جسم میں درد ہو جائے گا بلکہ دردوں کا بہت اچھا علاج بھی ہے اس کے اندر اور جب تربوز خریدیں تو کچھ چیزوں کا خیال رکھیں تربوز وہ ہونا چاہیے جس کی اسکن اسموتھ ہو اس میں گڑے نہ ہوں بلکہ اسموتھ اسکن ہو شائن کرتی ہوئی اوپر سے خوب پلین ہونا چاہیے ڈارک گرین کلر کا تربوز سب سے اچھا ہوتا ہے کوالٹی وائز ڈارک گرین آپ دیکھتے ہیں عموماً لائٹ گرین تربوز بھی آتے ہیں دھاری دار بھی آتے ہیں مختلف رنگوں کے آتے ہیں لیکن جتنا ڈارک کلر ہوگا ہمارے ہاں دیسی تربوز جو پایا جاتا ہے بہت بڑا سائز عموماً نہیں ہوتا ذرا چھوٹا ہی ہوتا ہے لیکن ڈارک گرین تربوز باہر سے اسکن ڈارک گرین ہو اور اندر سے تیز گلابی رنگ ہو آتسی گلابی جسے کہنا چاہیے آتسی گلابی خوب پکا ہوا تربوز جس کے اندر نہ جالا ہو اور نہ ہی کچا پان ہو صحیح مناسب پکاوا ہو اور جتنا اچھا تربوز پکا ہوگا جو اپنی بیل کے ساتھ جتنی زیادہ دیر تک لگا رہے تربوز اس کے اندر اتنا زیادہ جوس پایا جاتا ہے اور جس تربوز میں جوس زیادہ ہو وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے کمپیرٹیولی یعنی سائز وائز وہ ہیوی ہوتا ہے کیونکہ اس میں جوس زیادہ ہے جو صحیح اپنی بیل کے ساتھ پکا ہوا تربوز ہوتا ہے اس کے نیچے ایک وائٹ سا پیچ ہوتا ہے گول وائٹ یا یلو کلر کا ایک داغ ہوتا ہے اس کے نیچے کیونکہ وہ زمین پہ پڑا رہنے سے وہ جگہ اس کی سبز نہیں ہو پاتی زمین کے ساتھ چونکہ لگا ہوتا ہے تو دھوپ کی وجہ سے باقی تربوز سبز ہو جاتا ہے مگر نیچے سے ایک پیچ ہوتا ہے جو وائٹ یا یلو رہ جاتا ہے تو یہ اس کے خوب پکے ہونے کی علامت ہوتا ہے کسی تربوز پر وہ نشان نہیں بھی ہوتا یہ بہت ہلکا ہوتا ہے وہ جتنا وائٹ یا یلو ہوگا اتنا سمجھے کہ تربوز اپنے بیل کے ساتھ زیادہ دیر تک پکا ہے جو پھل اور جو سبزی اپنے تنے کے ساتھ یا اپنے درخت یا اپنے پودے کے ساتھ زیادہ دیر تک رہتی ہے اس کے اندر اتنا زیادہ بھرپور مقدار میں رس اور غذائیت پائی جاتی ہے ڈرائی اسکن کے لیے بہت اچھا ہے تربوز گرمیوں میں جب خشکی ہو تو تربوز اس کو کم کرنے میں ہیلپ کرے گا جب آپ تربوز لینے لگے نا تو ایک تو اس کا وزن اس کا وہ ہول اس کا کلر اوپر سے ڈارک نیچے یلو اسپاٹ اور جب اس کو ماریں تو ایک ہالو سی ساؤنڈ آتی ہے ہاں؟ جب اس کو ہاتھ ماریں گے نا تو ایک خاص ساؤنڈ آتی ہے اس کے اندر ہالو سی اس سے پتہ چلتا ہے کہ تربوز صحیح تیار ہے کیونکہ تربوز لیتے وقت ہم عموماً رسک نہیں لینا چاہتے اور بات یہ ہے کہ پھل کو دھونے سے پہلے کاٹنا سیف نہیں ہوتا ورنہ تو ہم ہومون کٹ لگوا کے لے لیتے ہیں لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا جہاں سے کٹ لگ رہا ہے یا ان کی چھری کے ساتھ کیا کچھ لگا ہوا ہے تو اس لیے سیف نہیں ہوتا کہ آپ ایسے ایک دم سے کسی بھی پھل کو ڈائریکٹ کاٹ دیں کیونکہ کٹے ہوئے کو جب آپ دھوئیں گے تو سب کچھ کٹے ہوئے حصے سے اندر چلا جائے گا اب ہے بلیک سیڈ کلونجی کلونجی دی بیسٹ اینٹی بیکٹیریل میڈیسن ہے جو انفیکشن فنگس کی وجہ سے ہوتے ہیں فنگس آپ سمجھتے ہیں جو انگلیاں پک جاتی ہیں درمیان سے پاؤں کی اکثر لوگوں کی یا پاؤں کے نچلا حصہ انگلیوں کے نیچے والے سے وائٹ وائٹ سا اس کے اندر آ جاتا ہے اور سم ٹائم کریکس آ جاتے ہیں فنگس ہوتی ہے جو انفیکشن فنگس کی وجہ سے ہوتے ہیں ان میں خوب ہیلپ کرتا ہے ڈائبٹیز میں بھی ہیلپ کرتی ہے کلونجی ٹیومرز کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے ٹیومرس آپ سمجھتے ہیں رسولیاں گلٹیاں سسٹ فائبرائڈ ان سب کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے اگرچہ پوری طرح ختم نہیں کرتی لیکن اس میں ہیلپ ضرور کرتی ہے اور کینسر کے اگینسٹ بھی اینٹی باڈی انکریز کرتی ہے الرجیز الرجیز آپ سمجھیں پولن الرجی نیزل ایلرجی سیزنل ایلرجی سکن الرجی ان سب میں کلونجی جو ہے وہ بہت بڑی دوا ہے بہت ہیلپ فل ہے انفلمیشن انفلمیشن کہتے ہیں کوئی بھی زخم جب ہیل نہیں ہونے میں آتا تو اس کی سائڈ سے سویلنگ شروع ہو جاتی ہے یا گھٹنوں میں جوڑوں میں انفلمیشن ہو جاتی ہے اس میں تھوڑا سا ورم آنے لگتا ہے تو انفلامیشن کو بھی کم کرتی ہے طریقہ ہر ایک جگہ پہ استعمال کرنے کا مختلف ہوگا سکن کے پرابلمز ہیں تو موسٹلی آپ اوپر سے ہی لگا دیں گے اور اگر میدے کے یا جسم کے جوڑوں کے پرابلمز ہیں تو ان کو آپ کھا کر جیسے کلوجی کے دانے کھا کر یا کلوجی کا آئل پی کر ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں چونکہ بہترین انٹی بیکٹیریل ہے اس لیے جو کو مارنے میں اس سے بڑی دوا کوئی نہیں ہوگی اور جب آپ شہد کے اندر تیل کا اضافہ کریں تو آپ کلوجی کا تیل ہی ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے ادر وائز جو کلوجی کا تیل اور سرکا یہ دونوں ملا کر لگائے جاتے ہیں ہم وزن یعنی جتنا کلونجی کا تیل ہے اتنے سر کا اور وہ کتنا ہونا چاہیے جتنے آپ کا سر اور بال کا سائز ہے یعنی بالوں کے گھنے اور پتلا ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا تیل ہر شخص ایک کوانٹیٹی کا تو نہیں لگاتا جن کے بال گھنے ہیں ان کو تیل کی زیادہ ضرورت ہوتی جن کے بال پتلے ہوں تو ان کو کم تیل کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورت کے مطابق ان کو ہم وزن ملا کر استعمال کریں کل کسی نے سوال لکھا تھا کہ ہمارے سر کی جوؤں کے خاتمے کے لیے کوئی اچھی دوا بتا دیں تو یہ آج ان کا جواب ہے کہ کلونجی کا تیل پھلوں کے سرکے میں ملا کر ہم وزن سر پہ لگائیں ایک گھنٹے کے بعد سر دھوئیں اور سر دھوتے وقت پانی کے آگے سر کر کے اس کے اندر باریک کنگی کریں تو انشاءاللہ اللہ مکمل علاج ہو جائے گا جوہوں کا برانکائٹس ایستما اور پور ڈائجیشن پور ڈائجیشن کیا ہوتی ہے یعنی ہاضمے کی درستگی نہ ہونا جلدی کسی بھی غذا سے پیٹ کا خراب ہو جانا دودھ پینے سے موشن لگ جانا یا گیسز ہو جانا کوئی بھی چیز کھانا تو گیسز کا احساس ہونا یا ڈائریا کا مسلسل رہنا آنتوں کی ٹی بی یا انتوں کا انفیکشن یا میدے کا اپسٹ رہنا ہاضمہ درست نہ ہونا بدہضمی جلدی ہو جانا بھوک کا نہ لگنا یہ سارے پور ڈائجیشن میں آتے ہیں اس میں بھی کلونجی یا کلونجی کا تیل جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج موجود ہے لیکن ہر علاج میں کلونجی کے استعمال کرنے کا طریقہ مختلف ہوگا اوٹس یا جو جو جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مریض کو جو کا دلیا کھانے کی تلقین کرتے یعنی آپ فرماتی ہیں اگر ہمارے گھر میں کوئی مریض ہوتا کوئی بیمار ہو جاتا تو جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جاتا یا فوت نہ ہو جاتا یعنی اگر ایک شخص بیمار ہے تو دو ہی صورتیں ہیں کہ یا وہ صحت یاب ہو جائے یا اللہ کو پیارا ہو جائے ایسے ہی ہوتا ہے نا اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے بیماری اتنی شدید قسم کی ہے کہ اس کی موت نظر آ رہی ہو یا ہلکی پھلکی ہے دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ج دلیہ کھانے کا حکم فرماتے اور ہمارے گھر میں ہر روز جو کی ہانڈی چڑھتی کہ جب تک کہ دونوں صورتوں میں سے ایک صورت سامنے نہ آ جاتی یا موت یا صحت تو اس سے یہ اصول اخذ کرنا چاہیے کہ بیماری چاہے کوئی بھی ہو سر درد سے لے کے کینسر تک کوئی بھی تکلیف ہے اس میں صبح ناشتے میں آپ جو کا دلیہ ضرور استعمال کریں آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا جو کا دلیہ بنانے کا طریقہ بتاتی چلتی ہوں تو آپ اس بہترین سنت سے محروم نہ رہ جائیں جو بنانے کے لیے اگر ایک پیالی جو ہے پیالی چائے کی بتا رہی ہوں آپ کو تقریباً اس میں سو گرام جو آ جائیں گے ایک پیالی میں اگر ایک سو گرام جو ہیں تو اس میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی آ جاتا ہے سو گرام جو بنانے میں یعنی وہ اتنا پانی پی جاتے ہیں یا سک کر لیتے ہیں پانی اور گلانے میں اتنا سا چاہیے ہوتا ہے ان کو پانی کہ ایک کلو سے ڈیڑھ کلو کے درمیان اس کا ریشو رکھنا چاہیے یعنی شیشے کے چار سے 6 گلاس کے درمیان اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے آنچ کتنی رکھی ہے اور اس کو پکاتے ہوئے ڈھکن بالکل بند نہیں کرنا چاہیے ورنہ بار بار آپ کا دلیا ابلتا رہے گا پکتے وقت تھوڑا سا اس کا ڈھکن کھلا رکھیں گے جب ایک دفعہ ابال آ جائے تو پھر اس کو تھوڑی ہلکی آنچ پہ پکائیں گے ہلکی آنچ سے مراد دم والی آنچ نہیں لیکن تھوڑی کم آنچ پہ تیز آگ پہ نہیں پکایا جاتا دو طریقے ہیں اس کو پکانے کے ایک تو یہ کہ آپ اس کو پہلے پانی میں ڈال کے چڑھا دیں جان چھڑائیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے اگر تھوڑا جو لوگ ٹیسٹ کانشیس ہیں ٹیسٹ بہت چاہتے ہیں کہ مزہ ہو تو تب ہی کھایا جاتا ہے نہ ہو تو نہیں اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو ہلکا سا بغیر گھی کے بھون لے تو پتیلی کے اندر کچھ ڈالے بغیر اس کو جسٹ روسٹ کر لیں ڈرائی ہلکی آنچ پہ اس کو آپ ہلکا سے جیسے کہتے ہیں نا اتنا سا بھونے کہ اس میں سے خوشبو آنے لگے رنگ نہ بدلے رنگ نہیں بدلنا چاہیے اگر رنگ بدل گیا یا دانے جل گئے تو جو مزہ ہے وہ بالکل ہی بد مزہ ہو جائے گا اس لیے جیسے سوجی بھونتے ہیں ہلوے کے لیے تو بہت کیئرفل ہوتے ہیں نا کونشیس ہوتے ہیں کہ دانا جلنا نہیں چاہیے تو اسی طرح اس کا بھی کوئی دانا جلنا نہیں چاہیے ہلکی آنچ پہ اس کو بھون کے جب بھوننے کے لیے آپ رکھیں تو پہلے آپ اس کا پانی ابلنے کے لیے رکھ دیں اس کے ساتھ سب سے بڑی ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اندر کبھی ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا دودھ نہ ڈالیں بس پھر آپ صحیح جو بنانا سیکھ جائیں گی ادروائز وائز آپ کو جو کبھی نہیں بنانے آئیں گے کبھی ٹھنڈا پانی اس میں ایڈ نہ کریں اگر فرض کریں آپ کا دلیا ابل ہی گیا آپ کے بعد کسی اور نے اس میں چمچہ ہلایا تھا اور اس نے ڈکن بند کر دیا کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اب دلیا اگر ابل گیا پانی تو سارا گر گیا تھوڑا سا دلیا باقی بچا مزید پانی ایڈ کرتے وقت پانی ابال کے ایڈ کریں تو اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا اور اگر آپ نے اس کو جب دودھ ایڈ کرنا ہے تو دودھ بھی ابلا ہوا ہی ڈالیں اب اگر آپ فرض کریں کہ ایک پیالی جا ہے اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی ہے یا تو ڈائریکٹ پانی ڈال کے چڑھا دیں اور یا پھر تھوڑا سا بھون کے ابلتا ہوا پانی اس کے اندر ڈالے اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکا لیں. پانی جب اس کا یہ پی جاتا ہے اور گل جاتا ہے تو اس کے اندر ببلز آ جاتے ہیں بلبلے تو ببلز آ جائیں تو سمجھے دلیا تیار ہے اس کو بہت طریقوں سے کھایا جا سکتا ہے لیکن جو مصنوع طریقہ ہے جس کے بارے میں اس طب نبی میں ذکر ہے تلبینہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ استعمال کرتے تو تلبینہ کا مطلب ہے جو کو بھون کے یا پانی میں پکا کے گلا لیا جائے اور جب جو گل جائے تو اس میں سے جتنا حصہ کھانا ہے یا اگر سب نے کھانا ہے تو پورے جو میں اب گرم دودھ ایڈ کریں اگر گرم گرم دلیا ہے تو گرم دودھ ایڈ کریں گے مزید پھر دودھ ڈال کے اس کو کچھ دیر کے لیے پکایا جاتا ہے دودھ اپنی مرضی کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق عموماً جیسے ایک ڈوئی ڈوئی آپ سمجھتے ہیں لکڑی کی ڈوئی جو ہمارے ہاں کھانا پکانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یا سٹیل کے ڈوئی اس کے برابر اگر ہے تو ایک ڈوئی عموماً ایک شخص کے لیے کافی ہوتا ہے لیکن اگر ایک سے تسلی نہیں ہے ڈیڑھ ڈوئی ہے تو ایک کپ دودھ ڈال لیں اگر ایک ڈوئی ہے تو آدھے سے پونا کپ دودھ ڈال کے اس کو پانچ سات منٹ کے لیے پکایا جاتا ہے اور پھر اس میں دوبارہ سے ببل آ جاتے ہیں تو اب وہ کھانے کے لیے تیار ہے اس دودھ میں پکے ہوئے دلیے کو پیالے میں ایز اٹ از ڈال دیں بغیر چینی یا کوئی چیز مکس کیے اب دیکھتے اس میں کچھ بھی مکس نہیں کیا نہ نمک اگر بہت ہی زیادہ آپ سمجھیں جلدی ہے بہت تو ایک چٹکی نمک ڈال دیں تھوڑا سا جلدی گل جائے گا تو پھر ایک لیٹر پانی بھی کافی ہے اور اگر ایز اٹ ایزی کھانا چاہیں بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ان کے لیے نمک ٹھیک نہیں ہے وہ بغیر نمک کے بنائیں اور پھر جب دودھ کے ساتھ یہ پک جائے تو اس کو پیالے میں ڈالیں پیالے میں ڈال کر اس کے اندر ایک چائے کی چمچ شہد ملا کر کھایا جائے ایک چائے کی چمچ سے ایک ٹیبل سپون تک کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے پھر بہت میٹھا نہیں کرنا چاہیے شہد ملا کر دودھ کا دلیا جو آپ کھائیں گے اس کو تلبینہ کہتے ہیں یہی ریسیپی ہے یہ اچھی طرح یاد کر لیں آج جا کے اگر اس کو پریکٹس کر لیں تو بہت اچھا ہے بے شک رات کو بال کے رکھتے ہیں اگر صبح میں جلدی ہے بنا کے رکھیں اور صبح اس کو دودھ کے ساتھ بنا کے کھائیں رات کو بال دیں اور صبح دودھ ڈال کے اس کو بال لیں اگر رات کو فرض کریں آپ نے جو بنا کے رکھ لیا ہے اور صبح آپ اس میں دودھ ڈال کے کھانا چاہتے ہیں تو پھر صبح ٹھنڈا دودھ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جو خود ٹھنڈے ہیں لیکن اگر جا گرم ہے اور اس میں ٹھنڈا یا گرم دودھ یا پانی ڈال دیا تو جو اکڑ جاتے ہیں پھر وہ گلتے نہیں جیسے کہتے ہیں نا حلیم خراب ہو جاتا ہے اسی طرح جو خراب ہو جاتے ہیں کلیئر ہو گیا ہو سکتا ہے آپ کو ایگزام میں اس کا طریقہ بھی لکھنا پڑے ٹھیک ہے اب آپ اس کو کھائیں اور اس کا فائدہ بھی بتائیں ہو سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے کہ جو کھا کر آپ کو کن کن بیماریوں میں فائدہ پہنچا تو آپ ایکسپیرینس لکھیں گے اس میں ایگزام میں یا میں نے آپ کو ڈسکلوز کر دیے ٹھیک ہے جو کہ کی کیا کیا فائدے ہیں لیٹسٹ ریسرچ سے پتا چلتا ہے پہلی بات تو یہ کہ ہائی فائبر کانٹینٹ ہے یعنی بہترین فائبر اس کے اندر پایا جاتا ہے بہت اچھی نسل کا بہت اچھی قسم کا فائبر اس کے اندر موجود ہے اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے آج کل کی بیماریاں کولیسٹرول اور دل کے جو فیٹ ہے دل کی چربی کو کم کرتا ہے یعنی وہ جو ہارٹ بلاکیجز ہو رہی ہیں آج کل جس کی وجہ سے سٹنٹ ڈالے جاتے ہیں ڈیلی کھانے والوں کے بلاکجز کو بھی کم کرتا ہے کارڈیو پروٹیکٹیو میکانزم ہے جن عورتوں کو مینوپاز ہو چکا ہو ان کو ہفتے میں چھ دن جو لینے چاہیے یعنی ایک دن کی رعایت ہے چلیں اپنی مرضی کی چیز لے لیں لیکن چھ دن وہ جو کا دلیا ہی استعمال کریں مینوپاز ہوتا ہے چالیس سال کے بعد کسی بھی وقت اور پچاس سال میں تقریباً تقریباً حتمی مینسز بند ہو جاتے ہیں اور جب مینسز بند ہوتے ہیں تو پھر غصہ بھی آتا ہے پھر پسینے بھی بعض لوگوں کو آتے ہیں اور طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑاپن اور جسم میں دردیں نقاہت کمزوری اور پھر ایک بیماریوں کا تسلسل چل سل پڑتا ہے لیکن جو خواتین جو کھانے والی ہوں ان میں یہ سارے پرابلمز نہیں ہوتے بڑے کول اینڈ کام طریقے سے مینو ہو جاتا ہے اور خبر بھی نہیں ہوتی کوئی افیکٹ نہیں ہوتا مینو پاس کا لیکن جن کی غذائی عادات درست نہ ہوں ان میں یہ چیزیں بھرپور طور پہ سامنے آتی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں مینس پین سب کو نہیں ہوتا کچھ لوگوں میں مینسس کا پین زیادہ پایا جاتا ہے کچھ کو پتا بھی نہیں چلتا مینسس ہو جاتے ہیں تو اسی طرح جو کھانے والی خواتین کو مینو پاس کا بھی کچھ پتا نہیں چلتا یو میں یعنی انگلینڈ میں تھرٹی سکس تھاؤزینڈ لیڈیز پر جو کے بارے میں ریسرچ کی گئی یعنی جن خواتین کو جو کھلائے گئے اور فروٹس دیے گئے ان کے پروٹیکشن ملی اور ان کے بریسٹ کینسر ٹھیک ہو گئے اب دیکھیں اب کہیں گے جو کا ڈائریکٹ بریسٹ کینسر سے کیا تعلق ہے لیکن بیسیکلی یہ باڈی کے اندر جا کر ایسا کیمیکل ایکشن کرتا ہے جس کے نتیجے میں بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور یہ صرف کینسر کے بارے میں ریسرچ کی ہے میرا یہ ایمان ہے کسی بھی بیماری میں آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں تو جو اس میں ہیلپ فل ہوگا کیونکہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مریض ہوتا جو کی ہانڈی چڑھ جاتی جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جاتا لہذا ہر بیماری میں اپنے آس پاس اپنے گھروں میں رشتہ داروں میں دوست آپ میں اپنے کہتے ہیں نا سوسائٹی میں جہاں تک آپ کا بس چلے بتائیں جو بھی بیماری آپ سنیں جو کا کھلائیں اور جو ہمیشہ لوک وارم ہونے چاہیے کسی کو بھی ریکمینڈ کرتے وقت یہ ضرور بتا دیں ٹھنڈے جو نہ کھانا جو کو ہمیشہ نیم گرم یا تھوڑا سا گرم کھانا چاہیے تب یہ صحیح طور پر ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے باڈی کو ادروائز اگر آپ نے اس کے بارے میں احتیاط نہ کی تو پھر نزلہ کھانسی بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ قدرے ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے میدے کی جلن السر والوں کے لیے تو یہ نعمت غیر مترقبہ ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں اوٹس جو ہیں یہ اس کو سیریل گرینز کہا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں اکثر سیریلس جو ہے وہ جو کے بنے ہوئے ملتے ہیں مگر جو سیریلز آپ کو ملتے ہیں وہ بیسکلی بوسی ہوتی ہے جو کی وہ جو نہیں ہوتے اس لیے بھوسی جو ہے کسی بھی چیز کی چاہے وہ جو کی ہے چاول کی ہے گندم کی ہے یہ بھی لیٹسٹ ریسرچ ہے جب ان کے اندر دودھ ڈالا جاتا ہے تو وہ آپ کی باڈی کو کیلشیم نہیں پہنچنے دیتے اس لیے اس طریقے سے سیریل جو آج کل کا طریقہ ہے بنے بنائے سیریل کے ڈبے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم وہ لے آئیں گے جو جو بنے بنائے ریڈی میڈ جو ہیں کویکرز ہیں وہ لائیں گے بس اس میں دودھ ڈالیں گے اور کھا لیں گے پکانے کی کون سہمت کرے تو یہ جو تن آسانی ہے اس نے ہمیں بیماری اور موت سے قریب کر دیا لیکن تھوڑی سی ایفرٹ کریں اوریجنل چیز لیں دیسی جو کا دلیا لیں چکی کا بناوا لیں کسی نہ کسی چکی سے لے لیں اور چکی سے بنا ہوا جو کا دلیا لا کے گھر میں اسی طریقے سے بنائیں کویکرز یا جو اوٹ میلز ہیں یا سیریلز جو آپ کو جو کے ملتے ہیں ان کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا وہ کیسے تیار کیے جاتے ہیں سرسری سا بتا دیتی ہوں جب آپ جو کو ابالتے ہیں آش جو جس کو کہتے ہیں جو کا پانی بہترین غذا ہے ہر مریض کے لیے حتیٰ کہ ٹائیفائڈ کے مریض کے لیے بھی اور دل کے مریض کے لیے بھی ہر قسم کے مریضوں کے لئے جو ثابت لیں ان کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور اسی پانی میں صبح میں ان کو ابالیں پانی اسی طرح دس گنا یا بیس گنا زیادہ ہونا چاہیے دس سے بیس گنا پانی یعنی جو سے زیادہ ہونا چاہیے اگر ایک مٹھی جو رات کو آپ بھگو دیتے ہیں دو کلو پانی میں تو صبح اٹھ کے اس کو آپ پکنے کے لیے رکھ دیں اور خوب جب دانہ گل جائے تو اس کا جو رس ہوگا جو پانی ہوگا وہ آپ مریض کو پلائیں سردی کی بیماری ہے تو کعبے کی طرح دیں جیسے کعوا گرم گرم دیتے ہیں گرمی کی بیماری ہے میدے کا السر ہے میدے کی جلن ہے سن سٹروک ہے گرمی ہے جرکان ہے تو ایسے میں نارمل روم ٹیمپریچر دیں ٹھنڈا کر کے نہ دیں روم ٹیمپریچر دیں اور اب جو آپ نے اس فرض جو ابالا پانی تو آپ نے مریض کو پلا دیا اس جو کو تو آپ کچھ نہیں کرتے عموما فائبر کے طور پر قبض کے مریضوں کا اگر وہ پھوک کھلا دیا جائے تو ان کی قبض ضرور دور ہوگی ٹھیک ہے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ قبض کا مریض اس کو دودھ ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے اس کو کھا لے تو بہتر ہے البتہ وہ جو دانے ہیں جن میں آپ کچھ نہیں رہا ان کو سکھایا جاتا اور جب سکھا کے خوبصورت ڈبوں میں پیک کر کے مارکیٹ میں رکھا ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں اب ہمیں ریڈی میڈ چیز مل رہی ہے جبکہ اس کے اندر کوئی غذائیت نہیں ہوتی ہے اس کا سارا رس نکال کے بارلے واٹر کے نام سے بوتلوں میں ملتا ہے اور وہ جو گرانے کی چیز ہے وہ آپ کو خوبصورت ڈبوں میں پیک کر کے دے دی جاتی ہے لہذا ایسی غلطی نہ کریں اوریجنل جو یوز کریں جو کا پانی ہر مریض کے لیے اچھا ہے لیکن ٹھنڈے اور گرم بیماری کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے بہتر ہے آپ سوجی گھر میں بھون کے تازہ سیریل بنا کر دیں اگر آپ روزانہ نہیں بھون سکتے سوجی تو ایک ہی دفعہ ڈرائی اس کو توے پہ ہلکی سی آنچ پہ بھون کے تھوڑی سی لائچی کے دو چار دانے ڈال کے اس کو بھون کے ٹھنڈا کر کے یعنی جب خوب ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو شیشے کے جار میں بھر کے رکھ لیں تو آپ کو ایک باٹل مہینہ بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے ابلتے دودھ میں بھی آپ ڈال لیں آپ نے جتنی بنانی ہے شروع میں آپ آدھے چمچ سے شروع کرتے ہیں بچوں کو کھلانے کے لیے پھر ایک چمچ پھر ڈیڑھ چمچ تو گریجولی اسی حساب سے دودھ ڈالیں اس میں پکا کے دو سے تین منٹ لگتے ہیں سوجی پکنے میں کیوںکہ بھنی ہوئی ہوتی ہے تو فورن بن جاتی گرم کرتے کرتے وہ پھول جاتا ہے دودھ اور کھیر بن جاتی ہے تو اس میں بھی بچوں کو چینی ملا کر دینے سے بہتر ہے شہد کا دو چار کترے ڈال کر ان کو کھلائیں زیادہ میٹھے کی عادت نہ ڈالیں اب ہیں گریپس انگور انگور میں منرلس پوٹیشیم فاسفورس میگنیشیم کیلشیم سی کاربو اور بہت سے اینٹی آکسیڈینٹس پائے جاتے ہیں جو باڈی کو کلین کرتے ہیں باڈی کی صفائی کرتے ہیں ہمارے خون کو بھی صاف کرتے ہیں ہمارے جسم کی گندگیوں کو ریلیز کرتے ہیں جسم سے باہر نکالتے ہیں اس کے بہت سے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہارٹ مسل کی فلیکسیبلٹی اس سے زیادہ ہوتی ہے دل جیسے پمپ کرنا ایسا ایسا کم کر رہا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں جن لوگوں کو پیس میکر کی ضرورت پڑتی ہے اب وہ قدرتی طور پر کیوں? کہ اب وہ اس طرح پمپ نہیں کر پا رہا جسم کو خون نہیں پہنچا پا رہا تو کیا ایسے لوگوں کو انگور کھلائیں تو ان کی ہارٹ کی فلیکسیبلٹی بڑھ جائے گی ہارٹ ایک ایسا آرگن ہے جو سب سے زیادہ فلیکسبل ہے کیونکہ پورے جسم کو بلڈ سپلائی اس نے اپنے بیٹ سے دینی ہوتی ہے تو جتنی اچھی ہارٹ کی بیٹ ہوگی اتنا اچھا پورے جسم میں خون گردش کرے گا تو جن کی فلیکسیبلٹی کم ہو جائے تو ان کی ہارٹ مسل کی فلیکسیبلٹی کو بڑھانے کے لیے انگور ایک بہت بہترین توفا ہے اللہ کی طرف سے کینسر کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے علاج نہیں کرتا اگرچہ مگر کینسر کے اگینسٹ یعنی کینسر سے پروٹیکشن کے لیے اگر آپ پہلے سے لے رہے ہیں تو انشاءاللہ شاء آپ کو کینسر سے بچا لے گا لیکن اگر کینسر ہو جائے تو اس کا علاج نہیں کر سکتا کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے جیسے جو کم کرتے ہیں اسی طرح انگور بھی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے باڈی سے ٹاکسنز نکالتا ہے یعنی کہ گندے مادے خارج کرتا ہے بلڈ ویسلس کو اسٹرینتھن کرتا ہے ہماری جو خون کی نالیاں ہیں رگے ہیں ان کو اسٹرانگ کرتا ہے جن لوگوں کے اندر خون کے بہہ جانے کا مسئلہ ہے ہیموفیلیا ہے خون ان کا بہت زیادہ بہہ جاتا ہے مینس میں بھی جن لوگوں کو بلڈ بہت زیادہ آتا ہے تو ان کو اگر منسیز سے پہلے ہی کچھ دن باقاعدگی سے انگور کھاتے رہیں تو لیول ذرا کم رہے گا ہیوی بلیڈنگ کا اسی طرح بلڈ ویسلز کی لیکج نہیں ہونے دیتا جیسے ذرا سا کٹ لگ جائے تو بہت زیادہ لیکیج ہو جاتی ہے اور خون بہہ جاتا ہے تو یہ بلڈ ویسلز کی لیکیج کو کم کرتا ہے ہونے نہیں دیتا ٹیشوز میں انفلمیشن بھی نہیں ہونے دیتا یعنی جسم کے کسی بھی حصے کے ٹشوز ہیں اگر انفلیم ہو جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو جگہ جگہ ورم پایا جاتا ہے کبھی پاؤں میں کبھی گھٹنوں میں کبھی کسی جوڑ میں کبھی کسی جگہ پر مختلف جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں ورم پائے جاتے ہیں تو ایسے ورموں میں انگور بہت ہیلپفل ہے اسی طرح لیور کے ڈیمیج کو بھی کم کرتا ہے جگر کی شکست ریخت کو بہتر کرتا ہے اس کو مکمل طور پر نہیں کر سکتا کیونکہ جب ہم بہت زیادہ کسی بھی چیز کو ڈسٹروائے کر چکے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر علاج کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایک ہیلپنگ میڈیسن کے طور پر آپ اگر پہلے سے اپنی غذا میں ایسی چیزوں کا استعمال کریں تو ان خطرات سے بچ سکتے ہیں بوڑھے لوگوں میں ویژن امپروو کرتا ہے امپروو کرتا ہے پوری نظر کی کمزوری کو ٹھیک نہیں کر سکتا کے آدھی لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے یعنی الکوہل کا اینٹی ڈاٹ ہے جن لوگوں کو الکوہل کی عادت ہو یا جو لوگ ڈرنک کرتے ہوں ان کو اگر انگور کھلائے جائیں تو ان کے اندر ایک تو اس کی عادت کو کم کرنے کے لیے طبیعت کا رجحان بنتا ہے دوسرا الکوہل چھوڑنے سے جو ان کو وقتی طور پر کمزوری کا احساس ہوتا ہے اس کو پورا کرتا رہتا ہے اگر جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں اس کو جب جان لیتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور نہیں پینا چاہیے بہترین طور پر ہیلپ فل ہے ان کے لیے کہ ایک تو ان کو کمزور نہیں ہونے دیتا اور دوسرا ان کی ڈیزائر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی تو انگور اس کا بہترین آلٹرنیٹ ہے مائگرین میں ہیلپ کرتا ہے سر کے درد میں چاہے وہ آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو اس کے اگینسٹ جو وہ کام کرتا ہے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے بالوں کو خوبصورت بناتا ہے پن بالوں کا دور کر کے ان کو چمکدار بناتا ہے مرے ہوئے بالوں میں اس سے زندگی آتی ہے اور میں فیٹی ایسڈ زیادہ ہوتے جن کی وجہ سے بالوں کو لائف ملتی ہے انگور کھانے سے اور جو اموات بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کے رسک کو کم کرتا ہے یعنی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہیمریج برین ہیمریجز ہوتے ہیں برین ہیمریج کو کسی حد تک پروٹیکٹ کرتا ہے اگر اس کو ہائی بلڈ پریشر کے لوگ لیتے رہیں بریسٹ لیور لنگس پروسٹیٹ کے کینسر کو بھی پیوینٹ کرتا ہے یعنی ہونے سے روکتا ہے اگرچہ ہو جائے تو پھر اس کا علاج صرف انگور سے نہیں کیا جا سکتا اسی طرح دودھ ہے ہڈیوں کے لیے دودھ بہت ضروری ہے امیون سسٹم کے لیے اسکن کے لیے ہائپر ٹینشن کو بھی پیوینٹ کرتا ہے یعنی ان ساری بیماریوں میں دودھ ایک بہت اچھی غذا ہے ہائپر ٹینشن ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اور امیون سسٹم امین سسٹم کیا قوت مدافعت کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے وائٹ بلڈ سیلس کو جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے ان کو نہ کم ہونے دیتا ہے نہ بڑھنے دیتا ہے کیونکہ کم ہو جائیں یا بڑھ جائیں دونوں میں جسم کے اندر تباہی پھیلاتے ہیں لہذا ان کو ایک لیول پر رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا قوت مدافعت کا جو نظام ہے وہ اسٹرانگ رہتا ہے اور بیماریوں کے خلاف ہمیں ہیلپ ملتی ہے دودھ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور یہ تازہ دودھ کی بات ہو رہی ہے پھر ڈینٹل ڈکے کو بھی کم کرتا ہے ریسپریٹری اور ہائیڈریشن اوبیسٹی آسٹوپروس کینسر کی کچھ قسموں کو پریوینٹ کرتا ہے اس میں وائٹامن اے بیلشیم کاربوہائیڈریٹس فاسفورس میگنیشیم پروٹین زنک ریبوفلیون پائے جاتے ہیں جو بہترین نیوٹرینٹ ہے اتنی ساری چیزیں اگر آپ کو دودھ میں مل جائیں تو آپ کو ملٹی ویٹامن کی ضرورت رہتی صبح खाली آپ پہلے خالی پیٹ اگر شہد کھا لیتے ہیں اس سے آپ کو اتنی ساری وٹامن مل جائے گی پھر آپ ناشتے میں اگر کچھ نہیں کھا سکتے ٹائم ہی نہیں بچا تو ایک دودھ کا گلاس آپ کو پانچ چھ گھنٹے کے لیے کسی بھی چیز کھانے سے بے نیاز کر دیتا ہے کیونکہ یہ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے مکمل غذا ہے گاجر آج کل وافر مقدار میں موجود ہے بہت پیاری چیز ہے اللہ نے اس میں بہت سے فائدے رکھے ہیں سستی چیز ہے لہذا اس کو اور جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے گاجر لے کر آئیں گے تو آپ بڑی محبت سے کھائیں گے اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے جس نے گاجر بنائی اور اتنی سستی وافر مقدار میں موجود اور آرگینک موجود گاجر میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جسم کی صفائی کے لیے بہترین چیز ہے اس میں وائٹامن اے سی کے بی ون بی تھری بی سکس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈائٹری فائبر ہے یعنی اس کے کھانے سے موٹاپا بھی نہیں ہوتا ڈائٹ کرنے والوں کے لیے بہترین چیز ہے بہترین ڈائٹ ہے پوٹاشیم مینگنیز فاسفورس میگنیشیم اور فیلٹ اس کے اندر پائے جاتے ہیں ایک نارمل گاجر میں باون کیلوریز پائی جاتی ہیں گاجر کھانے والوں کو ہارٹ ڈیزیز نہیں ہوتی ہیں. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے اگینسٹ اور کینسر کے اگینسٹ پروٹیکشن پائی جاتی ہے ویژن اور خاص کر نائٹ ویژن امپروو ہوتا ہے یعنی نظر کی کمزوری اس سے امپروو ہوتی ہے بلڈ شوگر کو ریگولیٹ کرتی ہے یعنی کم یا زیادہ نہیں ہونے دیتی اور لنگس کے لیے بھی بہت اچھی ہے اسموکرس اسموکرس یعنی کہ سگریٹ نوش جو ہوتے ہیں سگریٹ پینے والے لوگ اگر آپ کے آس پاس ہوں اگر انہیں آپ گاجر کھلائیں تو ان کے پھیپھڑوں کو ایک طرح سے اسٹرینتھن کرے گی اور اگر وہ سگریٹ نوشی ترک کرنا چاہتے ہیں تو گاجر سے ہیلپ لے سکتے ہیں جیسے الکوہول پینے والے انگور سے ہیلپ لے سکتے ہیں تو گاجر جو ہے وہ ان کو کافی حد تک ایک سپورٹ کرے گی کیونکہ یہ لنگس کے لیے بھی بہت اچھی ہے گاجر کیسی ہونی چاہیے عموماً گاجر لینے میں لوگ کوئی کہتے ہیں بہت پتلی ہونی چاہیے کوئی کہتے ہیں بہت بڑی ہونی چاہیے گاجر ایک درمیانی سائز کی ہونی چاہیے اسٹرانگ گاجر ہونی چاہیے موڑنے سے مڑتی نہیں ٹوٹ جاتی ہے مگر مڑتی نہیں فریش اسٹرانگ ہو جس کا تنا سیدھی ہو ٹیڑی میڈی نہ ہو اور جس کے اندر رس خوب بھرا ہو اس کا رنگ کدرے سرخ ہوتا ہے زیادہ بال اس پر نہیں پائے جاتے اور اس کے اندر کا جو یلو روٹس جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ بھی بری چیز نہیں ہے اکثر لوگ اس کو نکال دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ فائدہ مند ہے کیونکہ وہی اصل میں بیسک فائبر ہے اس کا باقی تو اس کے اندر جوسیز اور وائٹامنس ہوتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ چمکدار ہونا چاہیے چمکتی ہوئی سکن ہونی چاہیے گاجر کی وہ فریش گاجر ہوتی ہے جو ڈھیلی ہو مڑ جائے اوپر سے سوکھی سوکھی اور روکی ہوئی گاجر اس کے اندر وہ وٹامن نہیں پائے جاتے جو آپ کو میں نے اس میں بتائے ہیں زیتون زیتون جو ہے اس میں وائٹامن ای آئرن کاپر اور بہترین ڈائٹری فائبر ہے یعنی یہ سارے وٹامن پائے جاتے ہیں اور ڈائٹری فائبر بھی ہے ڈائٹ کانش لوگوں کے لیے آلو جو ہے وہ بہت بہترین غذا ہے ایک سو پچاس گرام آلوس ایک پیالی میں آتے ہیں تو اس میں اگر کیلریز دیکھی جائیں تو اونلی ون ففٹی کیلریز ہوتی ہیں پورے کپ میں آپ دیکھیں اگر پانچ سے سات دانے آپ اولوس کھاتے ہیں تو کتنے کیلریز آئیں گے بہت کم کیلریز میں بہت اچھی ڈائٹ ہے ناشتے میں بہترین چیز ہے اور اگر ناشتے میں نہیں تو کسی بھی وقت اس کو کھایا جا سکتا جس کے اندر گٹھلی پائی جاتی ہے اگر آپ کو بازار میں گاجر ڈلی ہوئی آلوس ملے تو ان کو اوائڈ کریں جن آلوس کے اندر گٹھلی موجود ہو وہ آلوس کھائیں گرین کلر کا آلو بلیک سے اچھا ہے اور اسپیشلی جو کیمل کلر کا ہوتا ہے بہت گرین ڈارک گرین جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ کچا آلو ہے تو کچا آلو بھی نہیں ہونا چاہیے خوب پکا ہوا آلو جو ہے وہ تھوڑا سا کیمل کلر کا سا ہوتا ہے یعنی براؤن اور سبزی مائل مکس ہوتا ہے یہ بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے یعنی جسم کو گندے مادوں کے اخراج میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے علاوہ دل کے امراض میں قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے دل کی بیماریوں کے اگینسٹ اس سے پروٹیکشن ملتی ہے ہارٹ کے جو بلاکیجز ہیں ان کو کھولنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے انفلامیشن ایز کے اگینسٹ بھی اس کے اندر بہت پروٹیکشن پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہارٹ فلیشز کو بھی کم کرتا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ گرم نہیں ہوتے عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے زیتون کا تیل گرم ہوتا ہے اور اس کو مالش کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے بہرحال اس قدر اگر مالش کی ہے کہ پسینہ آ گیا ہے تو یقیناً وہ کسی بھی تیل سے ہوا لگ سکتی ہے لیکن ہلکا پھلکا لگا کر اس کو آپ کسی بھی موسم میں ہوں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا اسی طرح ہارٹ فلیشز کی فریکوینسی اور انٹینسٹی کو بھی کم کرتا ہے یعنی کہ اس کی شدت کو بھی کم کرتا بھی جوانی کے اندر بھی اور بچپن کے اندر بھی آلوس جو ہیں وہ آپ کو گرمی نہیں پہنچاتے بلکہ طاقت پہنچاتے ہیں کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بہترین چیز ہے وطینی وزیتون جو آپ صورت پڑھتے ہیں اس کا آپ خلاصہ جانتے ہیں بہترین غذا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو چیزیں آپ کو میں نے بتایا ہے ان کو آپ یوز کریں اور ان کے جو فائدے آپ جن جن بیماریوں میں محسوس کریں ان کی فیڈ بیک مجھے دیں کہ آپ نے کون سی چیز استعمال کی اور اس سے آپ کو کس بیماری میں کیا فائدہ ہوا تاکہ ہم اس کو آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونے کے طور پر پیش کر سکیں آج کے دور میں معجزہ دکھا سکیں تو انشاءاللہ اللہ یہ معجزاتی غذائیں ہیں ان سے بڑے بڑے معاوضے ہوتے ہیں اور اس سے دوسروں کی بھی ہیلپ کریں فیڈ بیک دے کر اور اللہ تعالی آپ کو ان سے بہترین فائدے پہنچائے لیکن ایک چیز ہے کہ ان سب چیزوں کو سنت سمجھ کر استعمال کریں اور لوگوں کے اندر سنتیں پھیلانے کی نیت سے لوگوں کو بتائیں صرف دنیاوی فائدے اس لیے بتائے گئے ہیں کہ ہم ان کی طرف راغب ہوں مگر استعمال آپ سنت کے نیت سے کریں تاکہ آپ کو اس کا اجر بھی ملے واخرداوان الحمد اللہ رب العالمین سہانک اللہ مباب حمدہ نشد اللہ الہ اللہ الا انت فروکہ ون طبب علیک السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ